الحمد للہ رب العالمین و والسلام وسلام عالا رسول کریم محمد علی و اسحاب ہی اجمائین گرامی السلام علیکم میں گزشتہ جمعہ یہ کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں تبان نرمی تھی بحثیت انسان کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف انسان دوست تھے بلکہ اللہ کی ہر مخلوق سے نرمی کا ردیہ اختیار فرماتے تھے ایک خوبصورت واقعہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے اور ایک دیہاتی حاضر ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ میرا کام بہت ضروری ہے اور میں بھول جاؤں گا اور آپ بھی مصروف ہو جائیں گے نماز بعد میں پڑھیے گا پہلے میرا کام کر دیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز چھوڑ دی اس کے ساتھ مسجد سے باہر تشریف لے گئے پہلے اس کا کام کیا اور پھر آ کے نماز پڑھی بلکہ پڑھائی اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ دین کی اصل روح کیا ہے ایک اور دیہاتی صاحب ہیں مسجد میں آئے اور انہوں نے کھڑے ہو کے اس طرف پیشاب کرنا شروع کر دیا اب صحابہ غزبناک ہو گئے مسجد نفری اور وہ اللہ کا بندہ اس نے نہ آؤ دیکھا نہ کہا ہو کھڑے ہو کے اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا تو وہ اس کی طرف لپکے تو اس کو روکے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے تمام صحابہ کو روک دیا کر پہلے اس کو تسلی سے پیشاب کر لینے تھا اس کی برہنگی کے عالم میں پیشاب کر رہا ہے جاؤ گے ڈسٹرب کرو گے بیمار پڑے گا ذہنی طور پہ پر پر پریشان ہوگا تسلی سے جب اس نے پیشاب کر لیا آپ فارغ ہو گیا تو حضور نے اس کو بلایا اور پیار سے کہا کہ یہ مسجدیں اللہ کے گھر ہوتے ہیں وہ اس میں پیشاب نہیں کیا کرتے اور آپ نے لوگوں سے کہا کہ یہاں پانی بہا دو اور مسجد کو پاک کر دو تو یہ ایک مزاج ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو اور خصوصاً اہل ایمان کو عطا فرمایا ہے نجران سے وفد آیا نشارا کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو مسجد کے اندر ہی مقیم فرمایا اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہمیں تو عبادت کرنی ہے ہم تو اپنے طریقے پہ عبادت کرتے ہیں آپ نے مسجد نبوی میں ان کو اپنے طریقے پہ جو ان کی نماز تھی یا عبادت تھی جو کچھ بھی تھا آپ نے اجازت عطا فرما دی لوگوں نے اعتراض کرنا چاہا ان کو دیکھا کہ وہ اپنے طریقے پہ اللہ کے گھر میں مسجد نبوی میں عبادت کر رہے ہیں روکنا چاہا وہ زور رکھنے یہ جس طریقے سے جو ان کا طریقہ ہے عبادت کرنا چاہتے ہیں ان کو کر لینے دو عجیزانی گرمی یہاں میں ایک تلخ بات کہوں گا ہمارے ہاں تو مسجدوں میں یہ ہوتا ہے کہ اگر دوسرے مسلک کا آدمی آ کے نماز پڑھ جائے تو ایک تو اس کو دھکے مارے جاتے حضور نے تو پیشاب کرنے والے کو دھکے نہیں مارے یہاں نماز پڑھنے والے کو دھکے دیے جاتے پھر مسجد ناپاک ہو جاتی ہے ل... وہاں تو پیشاب سے بھی ایک ڈول پانی کا بہا اور مسجد پاک کی پاک یہاں نمازی کے آنے سے مسجد ناپاک ہو جاتی ہے اور پتنی کتنی دیر تک دھلتی رہ جاتی ہے میں شکر میں تھا وہاں جامع مسجد میں ایک دوسرے کے قہ کا آدمی آ گیا. اس نے نماز پڑھ لی اپنے طریقے سے اس کو سجدے پہ سے اٹھا لیا گیا دو آدمیوں نے ٹانگوں سے پکڑا دو آدمیوں نے اس کو بازو سے پکڑا اٹھا کے سجدے کی عالم میں اس کو جا کے باہر پھینکا مسجد کو دھویا گیا عجیزانی گرامی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نسارا کو اجازت دے رہے ہیں مسجد نبوی میں اپنے طریقے پہ عبادت کرنے کی اور اس کے برعکس جب یروشلم فتح ہوا بیت المقدس میں حضرت یہ سارے حصلات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ داخل ہوئے حضرات نے حضرت عمر سے کہا میرے قریب ہی ایک گرجا تھا کہ جناب یہاں آپ نماز پڑھ لیں حضرت نے وہاں نماز پڑھنے سے انکار کر دیا کہ اگر میں نے نماز پڑھ لی تو اور مسلمان بھی نماز پڑھیں گے اور اس میں تمہارے گرجا کے تقدس میں فرق آئے گا اس گرجے کو وہی قائم رکھا آپ نے خود وہاں نماز نہیں پڑھی یہ ایک مربت کی کیفیت ہے اور یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جس کے نام لیوا ہیں وہ تو نسارا کو اور عیسائیوں کو بھی اپنی مسجد میں جگہ دیتے ہیں ان کے لیے خیمے گاڑتے ہیں ان کو جا کے اپنے ہاتھ سے لقمے بنا بنا کے کھانا کھلاتے ہیں اور ان کو ان کے طریقے کی عبادت کرنے کی اجازت دیتے ہیں اور یہاں مسجدیں اب اللہ کے گھر کم اور مسلکوں کے اور چھوٹی چھوٹی ڈیڑھ ڈیڑھ اینٹ کی جماعتوں کے گھر زیادہ بن گئے ہیں مسجد جامعہ ہوتی ہے جمع کرنے والی ہوتی ہے توڑنے والی نہیں ہوتی تو برائے وصل کر کردن آمدی میں برائے فصل کر دن آم دی تو جوڑنے کے لیے آیا ہے تو توڑنے کے لیے نہیں آیا ہے سیرت طیبہ ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ اللہ کے گھر کو اس کے تقدس کو اس طرح سے باقی رکھو کہ اس کو انسانیت اور اہل ایمان کو جوڑنے کا جمع کرنے کا جامعہ بننے کا ایک ذریعہ بناؤ مزاجی کی بات یہ ہے کہ ایک صحابی سعد نبی وقاص کے مزاج میں ذرا سی تعلیم ذرا سی سختی تھی تو آپ نے ایک تاریخی جملہ اسے ارشاد فرمایا آپ اسماعی کہ ہل تن سرونا وہ ہل تن سرونا اللہ بے کہ یہ جو تمہیں مدد ملتی ہے دشمن کے خلاف اللہ کی طرف سے اور یہ جو تمہیں رزق ملتا ہے بے حد بے حساب پتا ہے کیسے ملتا ہے یہ ان ضعیف لوگوں کی وجہ سے ملتا ہے جنہیں تم لائبلٹی سمجھتے ہو اللہ کی مدد ان کی وجہ سے آتی ہے بوڑھا دادا ہے والد ہے نانا ہے نانی ہے بہت ضعیف ہیں کونے میں پڑے کہیں بےچارے کھانس رہے ہیں تمہارا کوئی کام نہیں کر رہا تمہیں کچھ کما کے نہیں دے رہے کھانا بھی کھا رہے ہیں دوائیاں بھی لے رہے ہیں بار بار ڈاکٹر کو بھی ہے طبیب کو بھی بلانا پڑتا ہے لگتا ہے کہ بہت بڑی مصیبت ہے بھائی ہمارے لیے پتہ نہیں کب جان چھوٹے گی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاد فرمایا دیکھو تمہیں رسک کی وجہ سے ملتا ہے تمہیں تمہارے مخالفوں کے خلاف جو مدد ملتی ہے اللہ کی طرف سے وہ ان کی وجہ سے ملتی ہے اس لیے خود پارٹخواں بننے کی کوشش نہ کرو تبازو نرمی محبت رفق ایسار سے کام لو اور حضرت اسامہ بن زید سے آپ نے فرمایا کہ اسامہ میں نے جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو کے جو دیکھا اندر پتا چلا کہ جنت تو غریب لوگوں سے بھری ہوئی ہے اس میں تو مفلس لوگ یہ غریب یہ ضعیف یہ لوگ زیادہ مجھے نظر آئے ہیں بڑا بننے والے یہ لیڈر لوگ یہ پارٹخواں لوگ یہ جاگیردار یہ وڈیرے یہ سرمایہ دار فرمایا ان میں تو کوئی کوئی ہی جائے گا جنت میں یہ تو مفلسین کا ہی لگتا ہے کہ گھر ہے اور نرمی ملاحظہ فرمائیے حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالی عنہ صاحب ایمان صحابی والدہ ان کی ابھی اسلام قبول نہیں کیا سخت مزاج ایک مرتبہ ان کی والدہ نے اپنے بیٹے کے سامنے حضرت ابو حریرہ کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دی والدہ اس پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے اس کی برداشت بھی نہیں کر سکتے تو رونے لگ گئے اور روتے روتے حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے کہ یا رسول اللہ یہ واقعہ پیش آئے میری والدہ نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ہے بتائیے میں کیا کروں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برا نہیں مانا بلکہ آپ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ ابو حریرا کی والدہ کو ایمان عطا فرما دے اور اس کا مسئلہ حل کر دے تو اسی طرح جب یہ واپس گئے دیکھا تو والدہ غسل فرما رہی ہیں نئے کپڑے پہن کے آ رہی ہیں اور بیٹے سے کہتے ہیں بیٹے اللہ میرے دل میں ایمان ڈال دیا ہے مجھے کلمہ پڑھا دو اسلام میں داخل کر دو خودی خان یہ جو ہوتے ہیں نا اونٹ کو لے کے جاتے ہیں تو ان کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ یہ اونٹ کو سفر کراتے ہیں تو یہ گاتے ہیں اور ان کی آواز میں اتنا اثر ہوتا ہے کہ اونٹ جو تیزی سے چلتا ہے تو ایک ہدی خان کی آواز اتنی اچھی تھی کہ اونٹوں کی رفتار بےتحاشا تیز ہو گئی تو آپ نے خوبصورت تاریخی جملہ ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا رفقاً کم بال خان سے کہا کہ میاں یہ اونٹوں پہ خواتین ہیں آپ گینے ہیں شیشے ہیں نرمی اختیار کرو کیونکہ اڈی نہ ایف رفتار نرم رکھو اور اپنی آواز کو بھی پست کر دو تمہاری آواز سے اونٹ جوش میں آ رہے ہیں اور ان کی رفتار تیز ہو رہی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی مصعب بن عمیر یہ مکے کے شہزادے تھے ریشمی لباس پہنتے تھے تینتی ترین خوشبو لگاتے تھے جس گلی سے گزر جاتے تھے ان کو بغیر دیکھے لوگ سمجھ جاتے تھے کہ مصحب اس گلی سے گزرا ہے ان کی سادگی اور حضور کی رقت دیکھیے کہ مصحب نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے والد نے ان کو پوری جائیداد سے آپ کر دیا محروم کر دیا اور یہ بالکل خالی ہاتھ مدینہ حضور کی مدینہ منورائن تشریف لے گئے حضور نے ان کو تبلیغ کے لیے بھیج دیا تو ایک مرتبہ حضور نے دیکھا کہ مصحب کے کپڑوں پہ پیوند ہی پیوند ہے تو مصحب کی اس حالت کو دیکھ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگ گئے کہ دیکھو اسلام کے لیے اس شخص نے کیا کچھ کر دیا سات بن عبادہ حضور کے ایک صحابی انصار کے سردار بیمار پڑ گئے حضر ان کی عیادت کو گئے اب مزاج دیکھیں اور ان کی عیادت کی ان کے سر پہ ہاتھ رکھا ان کو پیار کیا ان کو دعا دی اور رونے لگ گئے اور اتنا روئے کہ ساتھ جتنے صحابہ تھے پوری وجود سب لوگوں رونے لگ گئے عزیزا نگرانی میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اسلام کا ایک مزاج ہے مسلمانوں کا اور اہل ایمان کا ایک مزاج ہے اس میں رقت ہے نرمی ہے گداز ہے ایک حبشی مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتا تھا بے فوت ہو گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصے کے بعد اس کی خیریت پوچھی کہ بھائی وہ فی نظر نہیں آ رہا دونوں کا ویوہار سنا ہو تو فوت ہو گیا آپ نے کہا تم نے اس کی قدر کو نہیں پہچانا تم نے اس کے مرنے کی مجھے اطلاع نہیں کی تم نے اس کی تحقیر کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعزیت کو تشریف لے گئے اس کی قبر پہ تشریف لے گئے آپ نے نئے سرے سے اس کا جنازہ پڑھا عزیزہ نے گرانی یہ مزاج نبوت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تین باتیں سخت ناپسند تھیں ایک بحث مبحثہ کرنا مناظرہ بازی وہ جو اکبرہ بازی کہتا ہے نا کہ مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں یہ مزاج خواہ مخواہ کی بحث میں نقطہ نمازی کرنا حضور کو پسند نہیں تھا دوسری بات ضرورت سے زیادہ گفتگو کرنا بات کرنا یہ بھی حضور کو پسند نہیں تھا تیسری چیز ہر وہ کام اور ہر وہ بات جو مطلب کی نہ ہو فائدے کی نہ ہو جو پروگرام میں شامل نہ ہو اس میں خام خام میں پڑ جانا بے فائدہ کام میں پڑ جانا جس کو لا یانی کہتے ہیں یہ حضور کو پسند نہیں تھا اپنی ذات کے لیے دوسروں کے لیے حضور کو تین کام سخت ناپسند تھے ایک تجسس کسی کا معاملہ ہے کوئی ٹیلی فون کہیں کر رہا ہے پتہ نہیں کس کو کر رہا ہے کسی کا خط آ رہا ہے ذرا دیکھ رہے ہیں اور نہیں تو ایڈریس ہی پڑھ رہے ہیں کہ کس کی طرف سے آیا ہے کچھ دیکھ سکتے ہیں کھول کے خط پڑھ تجسس دوسروں کے معاملے میں خام خواہ جاسوسی کر حضور کو پسند نہیں پھر یہ کسی کے عیب کے پیچھے پڑ ڈھونڈا اس میں کوئی عیب حضور کو پسند نہیں اس کو ایپ گیری کہتے ہیں عیب جوئی ہی ناپسند اور تیسرے کسی کو برا کہنا کسی کے عیب کو کہیں بھی بیان کرنا اس کی موجودگی میں اس کی غیر موجودگی میں یہ تینوں باتیں تجسس عیب جوئی اور عیب کا بیان کرنا کسی کو برا یہ تینوں باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناپسند تھی ہاں ایک چیز اور بھی بہت سخت ناپسند تعریف سننا کہ کوئی مدح کرے تعریف کرے سنے آپ کو تعریف سننا بلکہ فرما تھے کہ جو شخص کسی کی تعریف کرے اس کے تو میں مٹی ڈال دینی چاہیے ایک شخص نے کسی کی تعریف کر دی فرمایا کہ اگر اس نے سن لیا تمہاری تعریف کو جو تم نے اس کے لیے کی ہے تو وہ تم نے اس کو قتل کر دیا اس سے انسان کی شخصیت میں بگاڑ پیدا ہوتا اس بہ خود پسندی پیدا ہوتی ہے اور اس کی آگے چلنے کا راستہ بند ہوتا ہے اس لیے حضور نے تعریف کرنا بھی تعریف سننا بھی ناپسند فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مزاج یہ تھا کہ آپ جو کام بھی کرتے تھے ایک مرتبہ شروع کر لیا تو پھر اس کو ہمیشہ جاری رکھتے تھے حدیث میں یہ الفاظ ملتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے بارے میں وہ کہنا ایدا عاملہ عمل اسپتہ ایک کام کو جب شروع کرتے تھے تو پھر مستقل وہ کرتے چلے جاتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں بحثیت انسان کے انتہا درجے کی سادگی اور بے تکلفی تھی حجاد میں مبادہ کی سے ملنے گئے واپس تشریف لائے تو ان کا بیٹا ساتھ چل پڑا کہ حضور کو گھر تک چھوڑ کے آئے آپ نے بچے چھوڑ کے بیٹے سوار ہو جاؤ ادب کا ہے ساتھ سوار تو نہیں ہوں گا ساتھ ساتھ ہوں گے پھر واپس چلے جاؤ دو چیزوں میں ایک یا تو میرے ساتھ سوار ہو جاؤ یا واپس چلے جاؤ حضور کے ساتھ بیٹھنا اس نے خلاف ادب سمجھا آپ نے اس کو واپس کر دیا مزاج میں ایک بے تکلفی ہے ایک سادگی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام خود کیا کرتے تھے حدیث کے الفاظ ہیں کوانا یقین منفسب ہو اپنے کام خود کیا کرتے تھے اور مزاج میں اتنی سادگی کے مسجد میں آئے ہیں تو ضروری نہیں ہر مرتبے بار بار جوتا پہنے ننگے پاؤں بھی چل کے گھر چلے جاتے تھے واپس آ جاتے تھے اور پھر مجاج میں یہ سادگی کے بکریوں کا دودھ جانوروں کا خود دہ لیتے تھے اپنی کپڑے پہ خود پیون لگا لیتے اپنے گھر میں خود جھاڑو دے کے صفائی کر لیتے اور کوئی اس... اس میں تکلف محسوس نہیں کرتے تھے لباس انتہائی سادہ بھیڑ کے بالوں سے بنے ہوئے کپڑے پہنتے واقع ایلا جب موقع آئے گا تو میں ارض کروں گا ایک بہت بڑا واقعہ ہے حضور کی زندگی میں اس واقعے کے دوران حضرت سید عمر رضی اللہ تعالیٰ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے ملنے کے لیے تو جو گھر کا نقشہ و بیان کرتے ہیں وہ بہت دل گداز ہے وہ کہتے ہیں میں اچانک حضور کے کمرے میں جو داخل ہوا تو دیکھا کہ حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں صرف ایک چارپائی رکھی ہوئی ہے جو ننگی ہے کوئی اس پہ بچھا ہوا نہیں ایک تکیہ ہے جس میں خرمے کی چھال ہے ایک طرف ایک برتن میں مٹھی بھر ایسی جو رکھے ہوئے ہیں اور ایک جانور کی کھال ہے جو کہ جائے نماز کا کام دیتی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک تہبند باندھا ہوا ہے اور آپ کا جسم گلا سب ننگا ہے اور آپ چارپائی سے اٹھ کے بیٹھے ہیں تو آپ کے جسم پہ چارپائی کے باندھ کے نشان پڑے ہوئے ہیں پورا جسم جو ہے اس پہ وہ چار پہ جیسے خجور کے اور بان کے جو نشان ہوتے ہیں وہ جسم پہ اتر اسے نو کہتے ہیں کہ حضور کے یہ گھر اور حضور کی یہ حالت دیکھ کے مجھ سے برداشت نہ ہوا اور میں رونے لگ گیا تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ فرما روا ہے ہم نے دنیا میں اور فرما روا بھی دیکھے ہیں روم میں ایران میں وہ تو اس ٹھاٹ بھاٹ سے رہتے ہیں جس کا کوئی حد حساب نہیں ہے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کو حضور نے فرمایا عمر تم بھی یہ سوچنے لگ گئے تم کن باتوں میں پڑ گئے کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ ان لوگوں کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت ہو ہم سب کچھ اپنا یہیں کا یہیں کھا پی لیں یہیں کا یہیں سب کچھ انجوائے کر لیں نہیں ہمیں آخرت کے لیے بہت کچھ بچانا ہے عزیزانی گرامی اس موضوع کو ہم انشاءاللہ جاری رکھیں گے وہ آخر داوانا الحمد للہ سلات وسلام عالا رسول ہل کریم محمد علیحاب ہی اجمائین عزیزان غرانی السلام علیکم گزشتہ جمعہ بھی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت انسان کے موضوع پہ ختم کر رہا تھا آج بھی یہی موضوع ہے انضانی گرامی ایک قافلہ ربضہ سے چلا مدینہ منورہ کے باہر اس نے پڑاؤ ڈالا یہ لوگ کھجوریں بیچنے کے لیے آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے گئے آپ نے ایک سرخ اونٹ دیکھا آپ نے کہا بھائی سرخ اونٹ بیچتے ہوا جی ہاں کتنے میں بیچتے ہو انہوں نے کہا جی اتنی کھجور ہے تو آپ نے کوئی بہت اور نہیں کیا آپ نے کہا بس ٹھیک ہے اور آپ وہ اونٹ لے کے چل پڑے اور وہ لوگ حیران اونٹ کی مہار آپ نے لے لی اور وہ آپ مدینے کی طرف آ گئے جس وقت آپ ان کی نظروں سے اوجل ہو گئے تو انہوں نے آپس بات کی کہ یار یہ اونٹ ہو گیا اور اس کے دام بھی گئے وہ آدمی تو لے کے چلا گیا ہم نے تو سے کچھ بھی نہیں لیا مانگائی کچھ نہیں تو کچھ لوگوں نے شکوک پیدا کیے تو ایک خاتون جو کہ محمل نشیں تھی اس نے خوبصورت جملہ کہا اس میں کہاں لوگوں تم نے اس شخص کے چہرے کو غور سے نہیں دیکھا تھا اس کا چہرہ تو چودہویں رات کے چاند کی طرح سے تھا اور یہ وہ شخص ہے کہ کچھ بھی ہو یہ امانت میں خیانت کرنے والا چہرہ ہی نہیں تھا بات جب آگے بڑھی تو اس نے کہا میاں خاتون نے کہا کہ اگر اس شخص نے اونٹ کے پیسے نہ دیے تو مجھ سے لے لیں پھر رات ہو گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی قیمت بھی بھیج دی کھجوروں کی شکل میں اور آپ نے پورے قافلے والوں کے لیے کھانا بھی بھیج دیا خجور نے اور کھجوریں بھیج دی اس سے انہیں معلوم ہوا کہ بھائی یہ تو کوئی بہت سفی آدمی ہے ایک اونٹ خرید کے اس نے پورے قافلے کو کھانا کھلا دیا کھجور اور, اور اس نے دے دی اور چلتے ہیں ملتے ہیں ندین منورہ میں آئے مسجد نبری میں پہنچے جمعہ کا دن تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے یہ لوگ مسجد میں داخل ہو گئے جب یہ مسجد میں داخل ہوئے تو ایک انصاری نے کھڑے ہو کے کہا کہ یا رسول اللہ یہ قبیلہ بنو سالبہ ہے اور ان کے بڑے لوگوں نے ہمارے لوگوں کو قتل کیا تھا ان کا خون ہمارا ایک خون ان کے ذمے ہے آپ اجازت دیں ان کے قبیلے میں سے ایک آدمی قتل کر دینا چاہیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو باپ کا گناہ بیٹا نہیں بھگتا کرتا باپ کے بدلے میں بیٹے کو قتل نہیں کیا جا سکتا جو قاتل ہے قتل کے بدلے میں وہی قتل ہوگا کوئی اور نہیں اس قبیلے کے کسی آدمی نے تمہارے قبیلے کے کسی آدمی کو قتل کر دیا اب اس کے جواب میں تم اس کے قبیلے کے کسی آدمی کو قتل کر دو یہ کیا بات ہوئی آپ نے سختی سے منع فرمایا اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ پورے کا پورا قبیلہ مسلمان ہوا عزیزانی گرامی میں عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں اس قدر نرمی اور محبت تھی کہ آپ کو اس بات کا کوئی خیال نہیں ہوتا تھا کہ آپ ہیڈ آف دی سٹیٹ بھی ہیں اب ایک صحابی ہیں یعنی اپنے گھر کے تو آپ کام کیا ہی کرتے تھے ہم کپڑوں کو پیون لگا رہے ہیں اپنے گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں اپنی جوتی کو خود گانٹ رہے ہیں گھر میں خود دودھ بھی دو رہے ہیں گھر کے کام کاج میں بیویوں کا ساتھ دے رہے ہیں لیکن ایک نظارہ اور دیکھیے اور یہ دین کی روح ہے ایک صحابی ہیں ان کو آپ نے جنگ پہ بھیج دیا خباب بن ارتھ غصبہ پہ تو لے گئے اب پتہ یہ چلا کہ ان کے گھر میں اور کوئی مرد ہے نہیں جانور ہیں لیکن ان کا دودھ دوہنے والا کوئی نہیں خواتین کو دودھ دوہنے کا طریقہ نہیں ہے طریقہ نہیں آتا تو جب تک کہ وہ جہاد سے واپس نہیں آ گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ ان کے گھر میں تشریف لے جاتے اور ان کو دودھ دو کے دے کے آتے یہ ہیڈ آف دی سٹیٹ بھی ہیں اور نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں اور خاتم اور رسول بھی ہیں لیکن ہم سایوں کی خدمت کے بھی ہو خدمت بھی فرما رہے ہیں اور دوسری طرف یہ دیکھیں کہ نبوت کا روب اس قدر ہوتا ہے مکے کا زمانہ ایک شخص سے ابو جہل نے کام لیا مزدوری یہ وڈیرے لوگ جو ہیں یہ مزدوروں کی مزدوری کھایا کرتے ہیں اور ان کی ساری دولت ان کی جائیدادیں مزدوروں کے استحصال کر کے ہی بنتی ہیں کئی دن تک اس سے کام لیا مزدوری لی اس سے ابو جہل نے اور اس کے بعد اور آؤ اب لوگوں نے شرارت کی لی اس سے یہ کہا ابو جہل کے دوستوں نے ایک آدمی کو تمہیں نام بتا دیتے ہیں وہ تمہیں اس سے پیسہ دلوا سکتا ہے اس نے کہا کون تمہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ تفریح رہنا چاہتے تھے نظارہ دیکھنا چاہتے تھے وہ شخص بیچارہ پردیسی تھا اس کو نام معلوم نہیں تھا کہ حضور کے درمیان اور ان کے درمیان کیا پرخاش ہے کیا جھگڑا ہے کیا معاملہ ہے وہ حضور کی خدمت میں آیا اس نے کہا کہ عزت یہ شخص نے, نے پیسے دینے ہیں میں نے مزدوری کی ہے یہ دیتا نہیں آپ مجھے دلوا دیں آپ نے کہا وہ چلو اور آپ اس کے لے گئے ابو جہل کے دروازے کی کنڈی کھٹائی ابو جہل باہر نکلا اور آپ نے اسے غصے سے کہا کہ اس کے پیسے ابھی ابھی دے دو اور اس کا رنگ زرد پڑ گیا اور وہ گھر میں گیا اور اس نے پیسے نکالے اور پیسے اس کو دیئے اور دواضا بند کر دیا اور یہ نظارہ اور یہ تماشا ایک مجمع دیکھ رہا تھا بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ بیٹا کیا ہو گیا تھا حکم لیکن مجھے کچھ ہوش ہی نہیں آئی میں اس قدر خائف ہوا کہ میں نے پیسے فوراً دے دیے اجیت جانے گانی ایک راز کی بات آپ کو بتاؤں نبوت کا رو بہت زیادہ ہوتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس روب کو اپنی مسکراہٹوں میں چھپائے رکھتے تھے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکراتا ہوا چہرہ نہیں دیکھا آپ جس سے بھی ملتے تھے بہت مسکراہ کے ملتے تھے گھر میں تشریف لاتے تھے تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی تھی آپ زوردار ہنسی اور قہقہ نہیں لگاتے تھے لیکن مسکراہٹ ہمیشہ آپ کے چہرے پہ رہتی تھی غم کے عالم میں بھی یہ مسکراہٹ باقی رہتی تھی اور کبھی یہ چہرے پہ مسکراہٹ نہ ہو اور اچانک کوئی سامنے آ جاتا تو وہ کانپنے لگ جاتا اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلال نبوت برداشت نہیں ہوتا تھا اب ایک صاحب آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں یوں آرام فرما رہے تھے بیٹھے ہوئے اپنے دھیان میں تھے یہ شخص اچانک سامنے آ گیا حضور نے جب یوں دیکھا تو وہ شخص کانپنے لگا آپ نے سمایا ہف بنا لے اور آ رہا ہوں اور بادشاہ وادشاہ نہیں ہو بھائی میں تو ایک قریش کی عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا ہوا گوشت کھایا کرتی تھی اس کا شوربہ کھایا کرتی تھی میں تو ایک سادہ سے انسان ہوں کس بات پہ کانپ رہے ہو تم یہ روب نبوت تھا اور اس روب نبوت کی وجہ سے اکثر لوگوں کا یہ ہوتا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب حاضر ہوتے تھے تو ان کی کب کبھی تاریخ ہو جاتی تھی لیکن ایک طرف یہ روغ نبوت ہے اور ایک طرف مسکراتا ہوا چہرہ ہے اور لوگوں کی خدمت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امتیاز بھی پسند نہیں تھا کہ آپ کسی شان امتیاز کے ساتھ مجلس میں بیٹھیں یا آپ کے لیے امتیازی حقوق ہوں لوگ باہر سے آتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جھرمٹ میں تشریف رکھتے تھے تو لوگوں کو پوچھنا پڑتا تھا کہ بھائی تمہیں نبی کون ہے محمد کون ہے کہاں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں کو بتانا پڑتا تھا کہ یہ ہیں اللہ کے رسول یعنی کوئی انتیازی نشست نہیں تھی جیسے کہ ہمارے یہاں گدیاں ہوتی ہیں تخت ہوتے ہیں بتانے ہی پڑتا پڑتا پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں بھیا صحابیہ بیٹھے ہوئے اس قسم کی کوئی امتیازی شان نہیں تھی غزل بدر میں ہر ایک کو معلوم ہے سواریاں کم تھیں تین تین آدمیوں کے حصے میں ایک سواری آئی بھاری باری ایک شخص سوار ہوتے تھے باقی شخص پیدل چلتے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدل چلنے کی باری آئی تو بہت سے جانے ساروں نے کہا کہ یارس اللہ آپ کی باری پیدل ہم چلیں گے آپ سواری ہی تو حضور نے جواب دیا کہ دیکھو پیدل چلنے میں تم مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو اور ثواب کی حاجت مجھے تم سے کم نہیں ہے جتنی ثواب کی حاجت ضرورت تمہیں ہے آخرت میں مجھے بھی اتنی ہی ہے اس لیے میں کیوں ثواب ہو کے چلوں اور تم کیوں پیدل چلو تو وہ پورا ڈیڑھ سو کلو کا رستہ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باری پہ مسلسل پیدل چلتے ہوئے تشریف لاتے رہے ایک سفر اس سفر میں صحابہ نے اپنے اپنے کام بانٹ لیے تو کھانا پکائے گا تو آٹا گوندھے گا تو یہ کرے گا تو حضور کے حصے میں یہ کام آیا کہ میں لکڑیاں جنگل سے کاٹ کے لاؤں گا اب صحابہ کہتے رہے کہ یار سلا یہ کام ہم کر لیں گے اب میں کہیں کام حصے کا اور ہر شخص کرے گا تو آپ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لائے مسجد کی تعمیر ہونے لگی مسجد نبوی کی صحابہ کرام ہم تقاضا کرتے کہ یا رسول اللہ ہم سب کام کر لیں گے لیکن جس طرح سے ایک عام صحابی اور ایک عام مزدور اینٹیں اور گارہ اٹھا اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا رہا ایسے ہی اللہ کا رسول بھی اپنے سر پہ اور اپنے کندھوں پہ اینٹیں بھی اور گارا بھی اٹھا اٹھا کے کام کرتے رہے خندق کی تعمیر خندق کی کھدائی ہوتی رہی سب لوگوں نے کام کیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بحثیت مزدور کے کام کیے اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے جس مبارک پہ خندق کھودنے سے اتنی گرد جمع ہو گئی تھی کہ آپ کے سارے سینے پہ گرد ہی گرد تھی اور آپ نے بحثیت مزدور کے خندق کھودنے میں کام کیا امتیازی شان ہمارے ہاں ہر مولوی کو حاصل ہوتی ہے ہر پیر کو حاصل ہوتی ہے ہر فقیر کو ہر امیر کو ہر وزیر کو حاصل ہوتی ہے اور وزرا صاحبان کے تو امتیازی حقوق ہوتے ہیں یہاں دیکھیے شرما روا کو اس تاجدار انبیاء کو اور اس کائنات کے آقا کو کہ انہوں نے اپنے لیے کوئی امتیازی حقوق حاصل نہیں کرنا چاہے اور جہاں کچھ گنجائش ہو سکتی تھی امتیازی حقوق حاصل کرنے کی وہاں وہ حصہ ہی وہ وقت ہی انہوں نے کاٹ کے پھینک دیا ایک طرف خطرہ تھا اس بات کا کہ لوگ آگے چل کے زکوت اور صدقات امت کے اور افراد کے مقابلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کو زیادہ دیں گے بنی حاشم کو زیادہ دیں گے جڑ ہی کاٹ دی فرمایا زکات ان دو صدقات ان پہ ویسے ہی آ رہا. کسی کو دینا ہوگا تو ان کو بطور حدیہ کچھ دے دے گا زکوت اور صدقات اپنی آل پہ حرام فرما دی امتیازی حقوق کی جہاں گنجائش نکل سکتی تھی اس گنجائش کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا اور سنیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حق میں کوئی ایسی تعریف بھی نہیں سننا چاہتے تھے جس کا مفہوم آگے چل کے کسی بھی غلط فہمی کا باعث بن سکے نکاح کا موقع ہے بچیاں گانا گا رہی ہیں حضور کی شان میں نعت پڑھ رہی ہیں دف بجا رہی ہیں اور گاتے گاتے ایک مصرا وہ کہتی ہیں وہ فینا نبی یا علما فی غدین ہم نے ایک نبی ہے جو یہ جانتا ہے کہ کل کیا ہوگا اب بچیاں تھیں اگر انہوں نے یہ جملہ کہہ بھی دیا تھا تو صرف نظر کیا جا سکتا تھا لیکن آپ نے وہاں روک دیا نہیں بیٹی نہیں یہ نہیں گانا وہ جو پہلے گا رہی تھی وہی وہ ٹھیک ہے آپ نے ایک ایسی تعریف کو جو کہ آگے چل کے کسی بھی غلط فہمی کا باعث ہو سکتی تھی آپ نے اس کا راستہ وہیں روک دیا اور اپنے لیے مدح مفرد کو آپ نے پسند نہیں فرمایا یہ شخص عام جملہ ہے کہہ دیا اس نے کچو صاحب وہی ہوگا جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں ما ماشا اللہ ما شئت جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں وہی ہوگا آپ مایا شرط باللہ تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا بس یوں کہو ما شاء اللہ وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا عزیزان گرانی اس قدر بے نفسی اس قدر سادگی اور اس قدر امتیاز سے نفرت یہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا الحمد الحمدللہ رب, الحمد رب العالمین و والسلام وسلام عال رسول محمد علی و اشحاب اجمائین عزیزان گرامی السلام علیکم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب شخصیت انسانی تاریخ میں پیدا نہیں ہوئی میں گزشتہ حلقے میں عرض کر رہا تھا کہ سید عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہو واقع کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور پر کچھ پریشانی اور غم کے آثار تھے تو سیدنا عمر نے بجائے اس کے کہ کوئی گفتگو کرتے کلمہ رضا پڑھنا شروع کیا رضیت بہ ربن و بل اسلام دین ان رسولن ونبیع. کہ میں راضی ہو گیا اللہ کے رب ہونے پہ اور میں راضی ہوں اس بات پہ کہ اسلام ہمارا دین ہے اور میں راضی ہوں اس بات پہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول اور نبی ہے تو یہ جملہ وہ بار بار دہراتے رہے اور جب وہ بار بار یہی جملہ اونچی آواز سے کہتے رہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیئے دیے اور آپ نے بوشہ عمر کہو کیا بات ہے تو سیدنا عمر نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی آپ نے فرمایا نہیں اس پہ انہوں نے اللہ اکبر اونچی آواز سے کہا بہت خوش ہوئے کہنے بس یارسول صحابہ کو اسی بات کی اطلاع کرنی ہے کہ صحابہ اس بات پہ بہت پریشان ہے یہ قصہ واقعی علاقہ تو لمبا ہے میں اس پہ انشاءاللہ اللہ پھر تفصیل گفتگو ارض کروں گا لیکن ایک بار میں چلتے چلتے ارض کر دوں کہ یہ کلمہ جو ہے یہ صحابہ کرام اس وقت پڑھا کرتے تھے جس وقت وہ دیکھتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پہ ناراض ہیں ایک مرتبہ خطبے کے دوران بھی ایسی کیفیت ہوئی تو سید عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی جملہ بار بار دہرایا رضی تو بلاہ ربن و بال اسلام و محمد رسول عزیزانی گرامی یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک واقعہ مجھ سے بھی ہوا میں انیس سو ستتر میں جب پہلی مرتبہ روزہ اقدس پہ حاضر ہوا تو میرے پاؤں ٹکتے نہیں تھے میں کون اور کہاں جا کے کھڑا ہو گیا تو وہاں جا کے روزہ اقدس میں مواجہ شریفہ پہ جالی شریف کے سامنے میں بس ذرا سا کہتا ہی تھا السلات والسلام السلام یا رسول اللہ تو یوں لگتا تھا کہ میرے پاؤں لرجنے لگ جاتے ہیں اور میں اگلے ہی لمحے باہر ہوتا تھا باہر چلا گیا وہاں جا کے کبھی آئے تو حاضری دینے کے لیے پھر آ گے. پھر آیا پھر سلاد و سلام مرض کیا لیکن پھر پورا جسم لرزنے لگا اور ہمت نہیں پڑی پھر باہر چلا گیا ایسے ہی غالباً دو تین وقت ہوا تو کمزور آدمی کے پاس سوائے اس کے اور تو کچھ ہوتا نہیں کہ وہ پھر بیٹھ کر رونے لگ جائے پھر وہ صفحہ پہ بیٹھ کے محبوب رویا اور اللہ سے دعا کی کہ آئے اللہ تو نے اتنی توفیق تو دے دی کہ میں اتنے دور سے اس دروازے پہ آیا ہوں اب یہاں سے میں ایسی خالی ہی چلا جاؤں یہاں سے بھی محروم گیا تو پھر پھر اور کہاں جاؤں گا تو میں نے دعا مانگی تو مجھے یہ واقعہ یاد آ گیا کہ کریم رضا پڑھو حضور مسکرا دیں گے تو پھر تو سچی بات یہ ہے کہ میں کلیم رضا میں نے کسرت سے پڑھا بہت کسرت اور اب جو وہاں حاضری دی تو پھر حاضری ہو گئی پھر تو وہی ہوا کہ وہ جیسا کہ اس نے آزاد نے کہا کہ کس نے ساغر پٹکا موسم کی بے کیفی پر اتنا برسات ٹوٹ کے بادل ڈوب چلا میں خانہ بھی تو ایک نصیحت میں دوستوں کو کیا کرتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری سے پہلے یہ کلیم رضیت بہبن اسلام محمد و, و, و نبیا یہ کرمہ ذرا کثرت سے پڑھ کے دیکھیں اور پھر دیکھیں کہ شان رحمت اس طرح جوش میں آتی ہے عزیزان نے گرامی انسانی تاریخ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان بہت ناشکرا واقع ہوا ہے حضرت نوح علیہ السلاط والسلام نے زندگی کا ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کل رزم من الرسل تھے پوری زندگی نو سو پچاس سال مسلسل تبلیغ و جہاد میں گزار دی اور کل جو ان کے ہاتھ سرمایہ آیا جن لوگوں نے اسلام قبول کیا وہ صرف وہ لوگ تھے جو ایک کشتی میں سوار ہو گئے ستر کے قریب لوگ سارے ان میں مرد بھی عورتیں بھی بچے بھی بوڑھے بھی سب ستر کے قریب یہ کل سرمایہ نکلا نو سو پچاس سال کی شبانہ روز محنت کا جس میں اللہ کے رسول نے ایک لمحہ بھی نہیں کیا حضرت عیسا علیہ سلاد وہ محبت کے پیشوا آپ نے انسانیت کو محبت دینے میں پیار سکھانے میں انسانیت کو ہر نفرت اور بغض سے آزاد کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی انسان کو انسانی کی انسان کی غلامی سے آزاد کرنے میں حضرت عیسہ حسلات وسلام نے کوئی کمی نہیں چھوڑی لیکن کل جانصار آخری لمحے پہ جو نظر آتے ہیں ان کی تعداد بارہ سے زیادہ نظر نہیں آتی اس میں نوزب اللہ نوزب اللہ حضرت عیسال علیہ السلام کی کوئی شان میں کمی کی بات نہیں ہے لیکن میں تاریخ کی بات کہہ رہا ہوں کہ انسان کتنا نا شکراوا پہ ہوا کہ وہ شخصیت جس کی پیدائش ایک موجزہ جس کی زندگی ایک موجزہ جس کا ایک ایک سانس ایک معجزہ اس کی خدمت میں جان ساری کرنے والے اس کی ضرورت کے وقت کل بارہ اور وہ بھی ایسی کی انہیں نیند ستا رہی ہے حضرت موس علیہ السلط وسلام پر پر جلال پیغمبر لیکن اس کی قوم اس کو یوں کہہ دیتی ہے ازہب انت رب کا فقاتل نہا ہو نہ موسا تا تیرا رب تو اور تو دونوں جاؤ جہاد کرتے پھرو لڑتے پھرو ہم تو یہ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن عزیزا نے گرامی ان سب باتوں کو ذہن میں رکھیے تاریخ کے اس سنگ دلانا پس منظر کو انسان کی اس ناشکری کو اور ذرا ادھر آئیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزب بدر کے موقع پہ لوگوں سے گفتگو فرمائی مہاجرین میں سے کسی نے جواب دیا آپ نے انسنی کر دی پھر گفتگو کی دوہرائی پھر مہاجرین میں سے کسی نے جواب دیا کہ ہاں ہاں لبیک ہم حاضر ہیں آپ کی مدد کو آپ حکم تو دیں آپ نے بات انسنی کر دی تو انسار کے رئی سٹھی ان کے یار رسول اللہ شاید آپ ہم سے خطاب کرنا چاہتے ہیں جی پتہ چلا کہ ہاں حضور انسار سے یہ سننا چاہتے تھے کہ وہ غزب بدر جانے کو تیار ہیں اور جان لٹانے کو تیار ہیں تو انسار نے جو جملہ کہا بہت خوبصورت ہے یا رسول اللہ ہم وہ نہیں ہیں جنہوں نے یوں کہا تھا انت و ربو کا هُنَا انحاق کیا اے سے جا تو اور تیرا رب دونوں لڑتے پھرو ہم تو یہ بیٹھے ہوئے ہیں نہیں یا رسول اللہ نہیں ہم یوں کہیں گے انت کا مقاتلون ہاں چل اے اللہ کے رسول تو بھی اور تیرا رب بھی تم جہاں بھی چلو گے ہم تمہارے ساتھ ساتھ جان کریں گے جنگ کریں گے اور خوبصورت جملہ ہے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول آپ ہمیں جس مارکے میں لے کے جائیں جس میدان میں لے کے جائیں جس سمندر میں آپ لے کے جائیں ہم آپ کے قدموں پہ کٹ مرنے کو تیار ہیں بس یہ سننے کی دیر تھی دی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کا حکم دے دی اور غزہ بدر میں جو ہوا وہ سب آپ کو معلوم ہے عزیزانی گرانی انسان نے اللہ کے اس رسول سے کتنا پیار کیا ہے اب دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غزل تبو کے موقع پہ پوری کی پوری پونجی ساری کی ساری جائیداد گھر کی بالکل جھاڑو پھیر کے سمیٹ کے لے آئے پوچھا گیا ماں آپ کا گھر کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو کیا بچا کے آئے ہو پیچھے فرماتی ہوں اللہ ہو رسول اللہ کو میں چھوڑ آیا ہوں اللہ کے رسول اس کے نام کو چھوڑ آیا ہوں یہ کافی ہے وہ جو علامہ نے کہا کہ پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس یہ کیفیت ہمیں صرف یہی نظر آتی ہے رحمت اللہ علمی میں رسول انسانیت میں تاریخ میں اتنی قربانی کہ انسانوں نے اللہ کے پیغمبر کے لیے کی ہو کہیں اور نظر نہیں سید عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ اپنی آدھی جائیداد لے کر آؤ عبد الرحمان بن عوف نو سو اونٹ لگے ہوئے سامان کے اور اسلحے کے وہ لے کے آگئے گئے عزیزانی کرامی آج اگر ہم مسلمان ہیں اور تاریخ میں سب سے بڑی امت امت محمدیہ ٹہرتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جی بھر کے پیار کیا ہے اس سلسلے میں بعض دلچسپ واقعات پیش آتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزل تبو روانہ ہو گئے ایک صحابی تھی ابو خیخما یہ پیچھے رہ گیا کسی وجہ سے گرمیوں کے دن تھے اور مدینے میں گرمی بہت سخت پڑتی تو ان کے اہل خانہ نے گھر میں خوب چھڑکاؤ کیا ٹھنڈے پانی کا انتظام کیا اچھے خوراک کا انتظام کیا گھر میں تو ٹھنڈا کمرے کے دروازے میں آتے ہیں کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں گھر کی ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گرم لو میں اور سواری کی پشت پہ ہوں گے اور میں اس ٹھنڈے کمرے میں ٹھنڈا پانی پیوں اور گھر والوں کے ساتھ بیٹھوں یہ میری غیرت کے خلاف ہے فوراً سواری تیار کی اور چل کھڑے ہوئے اکیلے ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے بتایا کہ ایک سوار دور سے چلا آ رہا ہے اب حضور کو دل ہی دل میں غم تھا کہ ابو خیسمہ کیوں نہیں آیا تو آپ نے جب دیکھا کہ دور سے سوار چلا آ رہا ہے اے اے سوار تو ابو خیسما بن جا اور جب قریب آیا تو ابو خیشما تھا گرامی یہ محبت کی بات ہے دین صرف قانون اور قانونی مشغافیوں کا نام نہیں ہوتا ہے بلکہ دین اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ دلی محبت کا نام ہوتا ہے حضرت ابو ہو یہ بھی غزل تبوک میں چلے آج کا اونٹ گڑبڑ کرنے لگا اونٹ بیٹھ گیا ساتھی نہ دیکھ پیچھے رہ گئے اور پیچھے رہ گئے پیدل چل پڑے اور سینکڑوں مینی فاصلہ پیدل چل کے طے کیا اور حضور کے لشکر سے جامل عزیزانی گرامی اس گرم ریت اور لو میں پیدل چلتے ہوئے اسلامی لشکر تک جا پہنچنا جہاں پہ کہ اونٹ اور گھوڑے ہوں اور سواریاں ہوں کس رفتار سے یہ شخص چلا ہوگا لگتا یہ ہے کہ پیدل چلنے کی بجائے یہ شخص بھاگتا رہا ہوگا اور آخر حضور تک پہنچ گیا ایک طبقہ تھا جسے بقائین کہا جاتا ہے. یہ وہ لوگ تھے کہ انہوں نے شام و شہر رونے رونے میں گزار دیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے یا رسول ہم بھی جہاد پہ جانا چاہتے ہیں تبوک جانا چاہتے ہیں اب تبوک کا سفر سفر وسرت کہلاتا ہے تنگی کا سفر کہ ذرائع وسائل نہیں تھے سواریاں نہیں تھیں پورا اسلحے کا سامان نہیں تھا لیکن چونکہ ایک چیلنج آ گیا تھا سلطنت کی طرف سے کہ وہ آور ہونے والی ہے مدینہ منورہ پہ تو آپ نے اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے بجائے کہ وہ آ کے حملہ کریں آپ خود ان کی سرحد پہ جا پہنچے اور سرحد پہ آپ وہاں بیس دن تک بیٹھے رہے کہ ہے اگر کسی میں تو آئے پھر لڑے تیس ہزار کا لشکر آپ لے کے گئے تو بہت سے صحابی ایسے تھے کہ انہوں نے حضور کی خدمت میں آ کے ارض کیا کہ اللہ ہمارے پاس تو سواری ہے نہیں جانا ہم ضرور قربانی کرنا چاہتے ہیں جان لٹانا چاہتے ہیں جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ تو یہ ہے ہم لے آئے ہیں یہ ہماری کل متا ہے اور یہ ہماری جان ہے یہ سب حاضر ہے ہمارے لیے سواری کا بندوبست کر دیجئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو بہت سے لوگوں کے لیے آپ سواری کا بندوبست نہ کر پائے اور آپ نے معذرت فرما دی تو یہ لوگ روتے ہوئے چلے گئے اور ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزل تبو کی طرف روانہ ہو گئے اور ادھر انہوں نے صبحیں اور شامیں اپنے رونے میں کھپا دی اور انہیں بکاؤن کہا جاتا رونے والے کثرت سے رونے والے لوگ اور ان کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور غزل تبو کے دوران فرمایا کہ اے لوگوں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ بے سروسامانی کی وجہ سے سواری کی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ نہیں آ سکے ہیں ان کو اس کا بہت غم ہوا ہے بہت صدمہ ہوا ہے اور وہ میرے ہاں سے روتے ہوئے گئے ہیں اور وہاں پہ بھی مسلسل رو رہے ہیں دیکھو کوئی وادی ایسی نہیں ہے جس کو کہ تم عبور کرو کوئی گھاٹی ایسی نہیں ہے کہ جس کو تم عبور کرو کوئی چڑھائی ایسی نہیں ہے کہ جس پہ تم چڑھو کوئی اترائی ایسی نہیں ہے جس سے کہ تم اترو مگر یہ کہ وہ لوگ ہر جگہ ہر وادی میں ہر گھاٹی میں ہر چڑھائی پہ ہر اترائی پہ ہمارے ساتھ ساتھ ہے صرف ان کی نیت کی وجہ سے ان کے جذبے کی وجہ سے اور ان کے مسلسل رونے کی وجہ سے اللہ تعالی انہیں جہاد کا اجر دے رہے ہیں. عزیزانی گرامی کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کہ نہ جا سکے اور ان کے پاس کوئی عذر نہیں تھا سواریاں موجود تھیں لیکن غفلت تاری ہو گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے واپس تشریف لائے تو لوگوں نے طرح طرح کے ازر کیے اس میں منافقین تھے انہوں نے طرح طرح کے ازر کیے جا وہ بیوی بیمار تھی وہ صاحب خود میں بیمار پڑ گیا وہ صاحب یہ ہو گیا وہ فلاں حادثہ ہو گیا فلا صدمہ گزر گیا اس لیے نہیں آ سکے اور آپ کی خدمت میں تبوک کے قصبے میں ہم شریک نہیں ہو سکے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے عزر سنتے رہے اور خاموشی سے ہر ایک کو رخصت کرتے رہے لیکن تین افراد ایسے آئے کہ انہوں نے رسول عذر کوئی نہیں ہیلا بہانہ کوئی نہیں سواری موجود تھی ہم آپ کے ساتھ جا سکتے تھے بیمار ہم نہیں تھے کوئی عذر شرعی ایسا نہیں تھا جو ہمیں روکتا ہمیں صرف ہمارے نفس کی غفلت میں روکے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم اللہ کے حکم کا انتظار کرو اللہ کا جو حکم آئے گا اس کے مطابق دیکھیں گے اور ان کو آپ نے اس طرح سے روست نہیں کیا کہ ہاں بس ٹھیک ہے گیا جیسے منافقین کو آپ نے چلتا کی ان کے بارے میں کہا کہ تم رک جاؤ ان کے بارے میں اللہ کا حکم آیا کہ ان کا سوشل بائک آؤٹ کیا جائے لوگوں نے ان سے گفتگو بند کر دیبن مالک کہتے ہیں کہ میرے قریب ترین دوست میرے قریب ترین رشتے دار جب میں ان کے سامنے آتا تھا انہیں السلام علیکم کہتا تھا تو وہ جواب نہیں دیتے تھے میں ان سے کوئی گفتگو کرتا تھا مجھے وہ جواب نہیں دیتے تھے آخر میں نے اپنے, اپنے عزیز ترین نے چچیرے بھائی سے کہا کہ تم جانتے ہو کہ میں منافق نہیں ہوں میں اللہ کا اللہ کے رسول کا وفادار ہوں تو مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے ہو میں اللہ رسول ہو عالم بس اتنا کہا اس کے علاوہ انہوں نے اور مجھے گفتگو نہیں کی اور حد یہ کہ کچھ عرصے کے بعد تو یہ حکم آ گیا کہ بیویوں سے بھی علیحدگی ہو جائے تو میں پوچھا کہ یا یار ہم طلاق دے دیں صرف علیحدہ ہو جاؤ بھی بائک کریں گے تو ترپن دن تک سوشل بائک آؤٹ قرآن حتیقت علیہ ارد و بما ہو زمین اپنی کشادگی کے باوجود ان تین آدمیوں پہ سخت ہو گئے اور کابن مالک کہتے ہیں کہ اس زمانے میں مجھے شاہ رستان کی طرف سے ایک پیشکش بھی ہو گئی تو پتہ چلا ہے کہ تمہارے آقا نے تم سے بہت ناقدری کا سلوک کیا ہے تو ہمارے یہاں چلے آؤ کہتے ہیں وہ خطمہ نے فوراً میں ڈال دیا کہ یہ ایک اور مجھے آزمائشان پڑی ہے عزیزا نگرانی ترپن روز کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی کا اعلان فرمایا اور وہ پرانے مجید میں موجود ہے مالا سلاس اللہ جینف بسورہ توبہ کے اندر اس دوران میں یہ کہتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا اور میں نماز کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا تو میں مجھے پتہ چلتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ مجھ سے گفتگو نہیں فرماتے ہیں لیکن جب میری طرف دیکھتے ہیں تو بہت پیار سے دیکھتے ہیں لیکن جب میں مسلسل حضور کی طرف دیکھنے لگتا تو حضور نگاہیں نیچی فرما لیتے تو مجھے احساس ہوا کہ میری تعدیب میری تہذیب ہو رہی ہے میری تربیت ہو رہی ہے مجھ سے نفرت نہیں بلکہ جو کچھ ہو رہا ہے مجھ سے محبت کی وجہ سے ہو رہا ہے تو یہ ایک تعلق محبت کا اور پیار کا ہے جو کہ ترپن دن کے سوشل بائیکاٹ میں بھی نظر آتا ہے اور اس دوران میں بھی یہ حضرات یہی چاہتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار انہیں مکمل نصیب ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی جن کا نام صاحب بن عبادت بن عبادہ کی خدمت کے گھر میں تشریف لے گئے اور دروازے پہ جیسے کہ آپ کا دستور تھا آپ نے اونچی آواز سے کہا السلام علیکم اور بن عبادہ نے سنا اور جواب خاموشی سے دیا آہستہ سے کہا وعلیکم السلام آپ نے پھر دوسری مرتبہ السلام علیکم جواب پھر آہستہ سے اتنا آہستہ کہ حضور تک آواز نہ پہنچے تیسری مرتبہ آپ نے پھر سلام کیا اور حضور کو ج آپ کی آواز چل پڑے فائدہ بھی یہی ہے حضور نے حکم بھی یہی دیا ہے کہ تین مرتبے سلام کہو یا اونلی کھٹکھٹانی ہے تو تین مرتبہ یا بیل کرنی ہے تو تین مرتبے اور وہاں چھاؤنی ڈال کے نہیں بیٹھنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو گھر میں کوئی نہیں ہے یا گھر میں کوئی ہے بھی تو اس وقت ملنے کی پوزیشن میں نہیں ہے نہوٹانا چاہیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپس تشریف لانے لگے تو سات دنوں بعد بھاگ کے آئے ہوئے یار صلاح میں آپ کو سلام سن رہا تھا میں جواب بھی دے رہا تھا لیکن میرا جی یہ چاہتا تھا کہ آپ بار بار سلامتی کا پیغام اللہ کی طرف سے دیتے رہے السلام علیکم چونکہ بہت بڑی دعا ہے یہ دعا میں آپ سے بار بار لینا چاہتا تھا اس لیے میں نے یہ گستاخی کی تو وہ بہت محبت کے ساتھ ہو اپنے گھر لے گئے اب یہ ایک ذوق ہے یہ ایک محبت ہے یہ حضور سے ایک پ ہے اب عزیزان گرامی میں ایک ایسے نظارے کی طرف آتا ہوں جو انتہائی جذباتی نظارہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑ گئے مرض الموت وہ کیفیت جس سے کہ ہر ایک کو گزرنا ہے جس دن آپ نے وفات پائی آپ صبح کے وقت آپ نے اپنا پردہ ہٹایا حجر شریفت اس وقت نماز فجر ہو رہی تھی صحابہ کرام مسجد نبوی میں نماز فجر پڑھ رہے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امامت فرما رہے تھے تو صحابہ کو جب آہٹ محسوس ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیا چاہتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ انہیں ایسی بے قراری ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے کہ نمازیں ٹوٹنے پہ آ گئیں یوں پتا چل رہا تھا کہ اب نماز ٹوٹ جائے گی نماز کے سارے آداب ایک ایک کر کے رخصت ہو رہے تھے اور بجائے اس کے کہ رخ کاوے کی طرف ہوں لوگ صحابی حضور کو دیکھنے لگے وہ جو ہمارے پنجابی شاعر نے کہا نا کہ نماز پڑھا کہ تیمر ویکھا منگاوا بھول گیا ہی ایک یہ کیفیت تاری ہو گئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اپنا آخری دیدار عطا فرمایا آپ واپس چلے گئے آپ نے پردہ گرا دیا اور سچی بات یہ ہے کیا پردہ گرایا آپ خود ہمیشہ کے لیے پردے میں چلے گئے اور صحابہ کرام اس کے بعد آپ کی صورت مبارک کو ترستے رہے لیکن عزیزا نگر ایک بات ہے کہ اس موقع پہ صدیق لوٹنے لگے واپس آنے لگے کہ حضور تشریف لا رہے اور روک دیا اور کہا کہ نہیں تم یہ نماز پڑھاتے رہو آپ نے ان کی امامت کی تصدیق فرما دی اور تشریف لے آئے کہاں تشریف لائے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں جو ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں اور سید عائشہ کہتی ہے کہ مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کمرے میں اور میری گود میں وفات پائی کیا شان ہے اس باپ کی اور اس بیٹی کی جس باپ کو حضور نے امامت پہ کھڑا کر دیا اور جس بیٹی کے کمرے میں اور جس کی گود میں آپ نے اپنا آخری سفر مکمل کیا وہ آخر داوانہ الحمد رب اللہ اللہ رب والصلاة والسلام على رسوله محمد آله باللہ بسم اللہ الرحمن وما حور اکرم صلی اللہ, اللہ علیہ وسلم کی شامی رحمت اللہ عالمی کا ذکر ہو رہا ہے فتح مکہ ہو گیا عام معافی کا اعلان بھی ہو گیا بڑے بڑے مجرمین معاف ہو گئے کچھ لوگ ایسے تھے جن کے جرائم کی فہرست طویل تھی ان کے جرائم کی شدت بھی زیادہ تھی ان میں یہ دو حضرات ابو سفیان بن حارث بنا عبد المتلی یہ حضور کے چچرے بھائی تھے یہ وہ دوسرے امین تھے جو حضور کے خسر اور ہند کے خان ایغلی. یہ غنی یہ ہر کے بیٹے حضور کے چچرے بھائی اور حضور کے رضائی بھائی بھی ہیں سیرہ حری مصالیہ سے بول بھی کیا ہے تو حضور کے رضائی بھائی بھی ہیں چچیرے بھائی بھی ہیں لیکن دین کی مخالفت میں اور حضور کو اذیتیں دینے میں بہت آگے آ گئے حضور کو ان سے بہت تکلیفیں پہنچی تھی ایسی ایک اور شاید وہ بھی حضور کے فٹھیرے بھائی ہیں تو آزاد بھائی عبداللہ بن امیہ یہ دونوں حضرات حضور سے ملنے آئے آپ نے ملنے سے انکار فرما دیا اب اس مقام پہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کو کشائی فرمائی آپ نے ان کو سکھایا کہ دیکھو تم یوں کہو لقد آفرک اللہ علینا. لقد فرق آ فرقمبا والین نالا خواب ہی کہ اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پر فوقیت عطا فرما دی ہے اور سچی بات یہ ہے کہ ہم خطا کر دیں اب یہ وہ جملہ ہے جو قرآن مجید میں سورہ یوسف میں ہے جو یوسف نے نیو لٹکائے ہوئے حضرت یوسف کے سامنے عرض کیا معافی مانگنے کے لیے اور حضرت یوسف نے یوں جواب اشارت فرمایا تفریح عالیک مریم یق عملہ رقم و ارحم الراحمین یا وہ تم کو کوئی گرست نہیں آج معاف ہوگا اللہ تمہیں معاف کرے وہ سب رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اب حضرت علی نے ان کو یوں سکھا کے حضور کی خدمت میں بھیج دیا کہ تم صرف یہ کہہ دو تلبا خداف رقم ارے نا وہ ان کو نہ ابھی لوگ پہنچے حضور کی خدمت میں کسی طریقے سے اور دونوں نے ایک زبان یہی آیت تلاوت کر دی تب ماہب آئی اللہ کا کلام معافی کا انداز اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حکمت عملی غور کا دل اور آپ نے بالکل وہی کچھ کیا جس کی حضرت علی کو توقع تھی آپ نے بالکل اس آیت کے جواب میں وہی آیت پڑھ دی اور وہی جواب دے دیا جو براجرانی یوسف کی سامنے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف کرتے ہوئے کہا لفری برف لاہو لکھم یا لاؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں تم پہ کوئی گرفت نہیں اللہ بھی اتنا معاف کر دے وہ سب رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے عزیزانی کرانی ارحم الرحیم تو وہی ذات ہے لیکن اس ارحم الراحمین نے اپنی رحمت کا ایک ظہور کامل اس دنیا میں بھیج دیا دیا اور اس کو خود لقب رحمت اللہ علیہ وسلم تجویز فرمایا اور آپ دیکھیں یہ اسی رحمت کا ظہور ہے جو جگہ جگہ ہمیں نظر آ رہا ہے مکہ مکرمہ ابھی فاتحانہ طور پہ داخل ہوتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ ایک ایسے منظر کو پیش کیا ہے کہ تاریخ و منظر دینے سے قاصر ہے فوجوں کے دستے علم بلند کیے ہوئے مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے سات دنوں بعد سات دنوں بادہ انسار کے رئیس تھے سردار تھے انسار کا علم ان کے ہاتھ میں تھا اب وہ داخل ہوئے تو سپاہیانہ جوش میں انہوں نے رججی انداز میں یہ کلمہ بلند کیا یوم الملحمہ الستابہ آج کا دن گمسان کرم پڑھنے کا دن ہے تک موٹی کر دینے کا دن ہے اور آج کے دن تو کابے میں بھی, بھی ہم جنگ لڑیں گے کعبے کو بھی حلال قرار دے دیا جائے گا کہاوتوں سے دیہام ہے ہمیں آج تم کعبے کے اندر بھی لوگوں کا خون بہائیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتا چلا تو آپ نے ان کے ہاتھ سے الم چھین کے ان کے بیٹے کے ہاتھ میں دے دی اور دیکھیے تمال ہے ادب کا آپ نے ایک حرف کو بدل دیا اسے کیسی مین آف لیٹر شادم عبادا الوم یوم الملحمہ کہہ رہے تھے آپ نے لانگ کی جگہ رے کر دی آپ نے کہا یوں کہو اليوم یوم یوم المرحمہ آج رحمت لٹانے کا دن ملحم یوم الملحم ٹکا بوٹی کرنے کا دن ٹکڑے ٹکڑے کرو چچڑے اڑا دینے کا دن یوم المرحم رحمتیں لٹاننے کا دن پیار بانٹنے کا دن محبتوں کی تقسیم کا دن رحمت اللہ کی ضرور کا دن آپ نے کہا کہ یوں گجاؤ الم یوم اور ہمارے ہاں یوں بھی کہو الوم یوم الروفا آج نیکی کرنے کا دن ہے آج وفا سکھلانے کا دن ہے آج انسانیت کے لیے نیکی اور وفا کی مثالیں قائم کرنے کا دن ہے ایک بہت بڑے راز کی بات آپ سے کہہ دوں تاریخ نگار سیرت نگار اس جگہ سے تیزی سے گزر جاتے ہیں طالب علم کے لیے یہ جگہ ہے جہاں چھاؤں ڈال دینی چاہیے ٹکے بیٹھ جانا چاہیے وہ شخص جس میں تیرہ برس اسی مکہ مقدمہ میں ازیفی تکلیفیں پریشانیاں اور جسمانی آزار ان لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور پھر نکلنا پڑا قتل کی سازشیں ہوئی اب موقع آ اب ان کو فتح کر لیا اب راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں اگر خدا نخاستہ اس طور پر موقع پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے اس موقع پہ کوئی ڈھونگ نہیں ہوتا تو اس کا پول کھل جاتا اس کی ساری شخصیت ابل کے باہر آ جاتی ہاں بے شک وہ بیس سال تک انیس سال تک وہ ڈھونگنا چاہتا رہا ہو اپنے تخوا کے اپنی پیڑھی کے اپنی مشیخت کے لیکن یہ وہ مقام ہے جہاں تک کہ اس کا پورا پول کھول جانا چاہیے اب وہ فاتحانی طور پہ داخل ہو رہا ہے مکے میں تو اس کی گردن اکڑی ہوئی ہونی چاہیے گردن تری ہوئی ہونی چاہیے سر اس کو آسمان پر اٹھا ہونا چاہیے اب اس موقع پہ اس کے منہ سے رحمت کی وجہ محبت کی وجہ ایک ایک کے خلاف انتقام کا بول ایک ایک کے خلاف گالی ایک ایک کے خلاف الزامات کی بارش ہونی چاہیے اگر وہ کوئی اور ہو اگر وہ محمد رسول اللہ نہ ہو صلی اللہ اگر وہ رحمت اللہ نہ ہو کوئی اور ہوتا اس مقام پہ تو اس کا ڈھونگ یہاں پہ کھل کے رہ جاتا وہ ڈنڈ بجاتا وہ ڈبل بجاتا اس کے آگے پیچھے لوگ اس کے ترانے گاٹے اس کی تعریف اور اس کی توصیف اس کی صلاح وہ ہم بلند ہوتے اور ایک شاہانہ انداز سے فاتحانہ انداز سے وہ مکی میں داخل ہوتا اور اپنے ایک ایک دشمن کی چکا بوٹی کر دیتا اور اس زمانے کا تو دستور تھا ان کی سب عورتوں کو اپنی لوڈی بناتا ان کی پوری جائیداد کے قابض ہو جاتا اور ان کے تمام گھروں کو بلبرد کر دیتا لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مکہ مکرمہ میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں آپ کی زبان پہ اللہ کی حمد کا کلمہ ہے اللہ کی تکبیر کا کلمہ بلند ہے اور گردن سے جھکی ہوئی نہیں ہے بلکہ جھکتے جھکتے اونچ کی کوہان سے آپ کی پیشانی بار بار ٹکراتی ہے اور گویا کہ آپ بار بار سر بسجود ہو رہے ہیں اور اللہ کی حضور شکرانہ اور سجدہ شکرانہ ادا کر رہے ہیں اور پھر دیکھیے ایک جملہ جو کہ آپ کے فتح مکہ کی تمام تقریروں میں نظر آتا ہے کہ حزم اللہ یہ صرف اللہ کی ذات ہے جس نے اکیلے تن تنہا تمام گروہوں کو تمام قبیلوں کو تمام دشمنان نے دن کو شکستہ فرما دی اس فتح کا کریڈٹ بھی لینے کو تیار نہیں کہ یہ فتح ہم نے کی ہے اس میں کوئی ہم نے بھی جدوجہد کی ہے ہم نے بھی کچھ قربانیاں کی ہیں ہم نے بھی ماریں کھائی ہیں ہماری پیٹھوں میں بھی اس کے نشان ہیں ہمارے چچا بھی اس میں شہید ہوئے ہیں ہماری بیٹی بھی اس میں شہید ہوئی ہے ی بات کا کریڈ نہیں دے رہے حزم الحزاب صرف اللہ کی ذات ہے تنہا اس کی ذات ہے جس نے تمام دشمنان دین کو شکست عطا فرما دی اور دین کو فتح عطا فرما دی عظیانی گرامی یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ذاتیں گرامی سوائے رسول کے سوائے نبی کے اور کوئی نہیں ہو سکتا اور پھر یہ دیکھیں مکہ فتح ہو گیا مگر اہل مکہ کی ساری جائیداد پر قبضہ کر لیتے لوگ کوئی اس دور کے قانون کے خلاف بات تو نہیں تھی لیکن ایک انتہائی مزے کا واقعہ اور انتہائی حیرتناک واقعہ مکہ سے فتح ہوتے ہی آپ کو بنو ہوازن قبیلہ کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو حملے کی تیاری کر رہا ہے آپ تو اتنے لمبے چوڑے حملے کی تیاری کرتے نہیں آج آپ کے پاس اسلحہ کی کمی تھی تو آپ نے مکہ کے ایک رئیس جس میں حضور کو قتل کرنے کا بھی منصوبہ بنایا تھا صفوان بن امیہ آپ اس سے ادھار لیتے ہیں سو زر مستعار لیتے ہیں اب دیکھیں گے سو زر یہ اسلحہ دشمن سے لے لیا جاتا ہے جبرن لیا جاتا ہے اور دشمن کو جس آدمی کرنا تو وہ ضروری ہوتا ہے یہ ہیں یہ اسلحہ نقلی یہ اس سب کچھ ادھار لینے کی بجائے مستعار لینے کی بجائے آپ جبرن لے سکتے تھے لیکن آپ نے مکے مفتوح کے اس سردار سفوان بن امی سے یہ مستار لی اور جو فارو ہو گئی تو لوٹا دی اب سفوان بن امی سوائے اس کے کہ اسلام قبول کرتا اس اخلاق کو دیکھ کے اس کے لیے اور و کیا تھی اس کے لیے اور راستہ کیا تھا اس طرح سے دلوں کو فتح کیا جاتا ہے اس موقع پہ ایک اور انتہائی دلچسپ واقعہ ہے غذبہ حنین میں بھی بہت مال غنیمت حاصل ہوا حضور وطن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مال ونیمت کا زیادہ سے زیادہ حصہ اریش کو دیا اہل مکہ کو دیا اور اسی تعریف و کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو اسلام میں ابھی آ ہی رہے ہوں ان کے دلوں کو جیتنے کے لیے کچھ ان طور پر امداد دی جائے تو انسار کے نوجوانوں کو شکایت ہوئی اور انہوں نے اپنی مجلس میں ایک جملہ کہا کہ وہ صاحب واہ کار اللہ کے نبی کو اپنے رشتہ دار ہی یاد آئے خون تو ہم ہماری تلواروں سے ٹپک رہا ہے اور دادو و اور مال رنت کی عطا اہل مکہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع ہوئی آپ ان سب لوگوں کو طلب فرمایا خصوصا سد ان کو بہت بڑے خیمے میں آپ نے ان کو بلایا اور آپ نے تقریر فرمائی وہ تقریر اپنی جگہ پہ ادب کا ایک انتہائی بلند فن پا ہے میرے خیال میں سے بہتر تقریر انسان نے اپنی تاریخ میں کبھی نہیں کی ہوگی تقریر کیا ہے ایک ڈائلاگ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھی سیدھی جاری کنٹینیوس تقریر نہیں فرمائی بلکہ گفتگو فرمائی تمہارے آئے گروہ انسار کیا یہ درست نہیں کہ تم گمراہ تھے اللہ نے تمہیں میری وجہ سے ہدایت عطا فنمائی سب نے کہا بالکل درست اللہ اور اللہ کے رسول کا ہی ہم پر احسان ہے آپ نے اسلام کی اور ہدایت کی باتیں اور احسانات کی نوایت تو سنا ہے کہ نہیں اے گروہ انصار تم نیچے نہیں کہتے کہ اے محمد اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو مکے میں کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا آپ کو تو لوگ نہیں جانتے تھے ہم نے تو آپ کی اس وقت مدد کی ہے جب آپ کی مدد کی تلاش تھی تو ہاں ہاں وہ انسار تم نہیں کہہ سکتے ہو تم کہو اپنی خوبصورت ڈائلگ ایک دلیل اپنی طرف سے ایک انسار کی طرف سے خوبصورت ڈائلگ سنا کے اور آپ نے کہا کہ ہاں تم کہہ سکتے ہو کہ یہ مال میں تمہیں ملنا چاہیے تھا لیکن اے گروہ انسار میں تم سے صرف ایک سوال کرتا ہوں دو باتوں میں سے ایک بات چن میں نے مکہ چھوڑ دیا تمہاری خاطر مکہ ختم ہو گیا میں مکے میں رہ سکتا تھا لیکن میں نے تم سے اہم باندھا ہوا ہے کہ میں انصاف کو نہیں چھوڑوں گا میں مکے کو چھوڑ دوں گا مکے والوں کو اپنے رشتے داروں کو اپنے گھر بار کو چھوڑے رکھوں میں نے ان کی خاطر میں نے تمہاری خاطر ان کو چھوڑ دیا ہے تم بتاؤ تمہیں چاہیے کہ محمد چاہیے سب گروی انسار کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ دنیا والے اونٹ بھیڑے بکریاں ہانگ کر لے جائیں اور تم محمد کو اپنے ساتھ لے جاؤ جانی کرانی حضور کی یہ تفریح تھی کہ انسار کی سیخیں نکل گئی روتے روتے ان کی داڑیاں بھی گئی اور سب نے کہا یار رشو اللہ آپ تک جو بات پہنچی ہے وہ ہم نے نہیں کہی ہمارے چند نادان نوجوانوں کے منہ سے نکل گئی ہم اس کی معافی چاہتے ہیں حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کا ایک اعلان فرمایا اہل مدینہ کے لیے کہ دنیا والے مال و دولت لے کے جائیں اور اے تو محمد کو اپنے ساتھ لے کے والسلام الحمد للہ رسول محمد وعلا آلہ اجمعین صدق اللہ السلام علیکم آج ہمارا موضوع ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحث رحمت علمی عزیزان غرامی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انگیا اور رسول تشریف لائے وہ خاص ہر نبی خاص علاقے کے لیے خاص قوم کے لیے اور ایک خاص وقت کے لیے اللہ کا رسول اور نبی ہوتا تھا لیکن یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے پوری کائنات کے لیے اور تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے حضور میں کالے گورے سب پہ نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں ہم جس چیز کی طرف دھیان دیں گے وہ آپ کی ایک خاص صفت ہے اور وہ ہے رحمت وہ نبیوں میں رحمت لقب والا رحمت بھی تمام جہانوں کے لیے رحمت قرآن مجید میں ذکر شاد ہے فب ما رحمت علم روکل غلیز القل منفبر یہ اللہ تعالی کی آپ کے خاص رحمت تھی کہ آپ لوگوں کے لیے نرم مزاج بن گئے اگر آپ سخت دل اور سخت مزاج ہوتے تو لوگ آپ کے گرد جمع نہ ہو پاتے بکھر جاتے لوگ آپ کے پاس آتے اور پھر بکھر جاتے تو اللہ کی خاص رحمت ہے آپ پہ کہ آپ کے مزاج میں ایک نرمی پیدا ہوگی <تصفح> <تصفح> عزیزانی گرامی ہم حضور کی سیرت طیبہ کا مطالعہ تو کر ہی رہے ہیں لیکن یہاں میں ایک اہم بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ہمیں سیرت طیبہ سے ایک مزاج مل رہا ہے اور وہ مزاج رحمت کا ہے نرمی شفقت بہوت محبت رحمت کا ہے اس لیے کہ ہمیں زندگی تو حضور کی سیرت سے پانا ہے زندگی بخش اور حیات بخش پیغام تو آپ کا ہے اور ہماری زندگیوں میں ہمارے اوقات میں اگر جان پڑ سکتی ہے حضور کی ست سے حضور کی سنت طیبہ سے یہاں ایک بات مذرا سا جملہ مترجہ کے طور پہ عرض کر دوں کہ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ ہم زندہ نہیں ہوتے ہم اس گمان میں ہوتے ہیں کہ ہم زندہ ہیں علامہ نے بھی کہا کہ جرچہ مکتب کا جوان زندہ نظر آتا ہے مردا ہے نام کلایا ہے فرنگی سے نفس دیکھنے پھر، پھرنے میں یہ زندہ نظر آتا ہے چلتی پھرتی لاشیں ہیں جگر نے بھی کہا کہ جہلِ خیرت میں دن یہ دکھائے گھٹ گئے انسان بڑھ گئے سائے سائیں یہ اپنے آپ کو انسان سمجھے پھرتے ہیں چلتی پھرتی لاشیں ہیں جو اپنے آپ کو زندگی کا مظہر سمجھتی ہے اسی لیے قرآن مجید میں ایک جگہ یوں حکم ہوا یا منو اس نجیب اللہ رسول عید لما حکم اے اہل ایمان جب اللہ و اللہ کے رسول تمہیں دعوت دیں پیغام پہنچائیں پکاریں تو ان کی پکار پہ لبے کہو کیونکہ ان کی دعوت تمہیں زندگی عطا کرنے والی ہے تو زندگی یہاں سے ملے گی حضور کی سیرت اتنی سے ہمیں زندگی ملتی ہے اور زندگی محبت کا نام ہے رحمت کا نام ہے ایک راز کی بات آپ سے کہہ دوں زندگی کہاں سے ملتی ہے اگر کوئی مقصد حاصل ہو جائے اس کی لگن ہو اس سے پیار ہو اس سے کمٹمنٹ ہو تو پھر انسان میں زندگی پڑ جاتی ہے اس کو محبت بھی کہتے ہیں اس کو رحمت بھی کہتے ہیں <تصح> حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کرانی رحمت للعالمین تمام جہانوں کے لیے رحمت اب اس کا آپ دیکھیے کہ رحمت بھی کیسے کہ ہماری خوشی میں آپ خوش ہیں ہمیں دکھ پہنچتا ہے تو حضور دکھی ہو جاتے ہیں مبین طرف سے نہیں کہہ رہا قرآن مجھے کہہ رہا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہیں سے تکلیف پہنچتی ہے تو ان پہ گرا گزرتی ہے ہم نے حدیث میں پڑھا کہ ہمارے اعمال ہر جمعرات کو اور ہر سوموار کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے جاتے اور ہمارے اعمال سے کبھی کبھی حضور کو خوشی ہوتی ہے اور کہیں کہیں بہت دکھ ہوتا ہے یہ بات قرآن میم کہی جا رہی ہے کہ عزیز اُن علیہ ماں انتم جو چیز تمہیں تکلیف پہنچاتی ہے وہ حضور پہ بہت گراں گزرتی ہے ہری علیکم علیہ اور مومنی کی ہر خیر کا وہ ہرس اور تما رکھتے ہیں پھلتے پھولتے تم ہو اور شگفتہ وہ ہو جاتے ہیں. جی آنکھیں ان کی ٹھنڈے ترقی ہم کرتے ہیں نیکی ہم کماتے ہیں دنیا میں آخرت میں ہم چند قدم آگے کو بڑھتے ہیں اور آنکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھنڈی ہو جاتی دل منین الروف الراہی بہت مہربان ہیں اور مومنین پہ ہر وقت رحمت اور شفقت فرمانے والے ہیں یہ حضور ہے کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں اسی لیے کہا کرتا ہوں خاص طور پہ نعتگو شاعروں سے کہا کرتا ہوں کہ کبھی نات گوئی کا سلیقہ سیکھنا چاہو تو اللہ سے سیکھو اب کا کوئی جواب ہے کہ من ما تم ہری سنارے کم بلو مین اور اس کا بھی کوئی سطر جو وزانہ فاہانہ وال یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد ہو رہا یہاں پھر ایک بات جرا صاحب کے غالب نے کہا کہ غالب سنا خواجہ بزاد گزائش تھے غالب اپنے خواجہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صنا اور آپ کی نوازگئی کا کام ہمیں اللہ کو چھوڑ دیا کہاں ذات پاک مرتبہ دانی محمد تو وہی ایک ذات گرامی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرتبہ داں ہے آپ کے مقام کی شنازہ وہی ذات گرامی اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو پہچانتے ہیں اور وہی آپ کے مقام بیان کرنے کا حق ادا کر سکتے ہیں عزیزا نگرانی آج ایک بات میں جو دل ہی دل میں چھپائے کرتا تھا آپ شرچ کر دیتا ہوں کہ یہ پروگرام محسن عالم جب میں نے شروع کیا تو زبان شروع شروع میں لڑکھڑ آنے لگی پتا چلا کہ اس کی حبیب کے دربار میں ایسے ہی نہیں اتر جاتے وہاں ہر ایک کی مجال نہیں ہے کہ زبان کھول سکے <تصفح> پھر غالب کو یہی شعر یاد آیا غالب سمائے خواجہ گزارشتے ہیں اور اتفاق کے اس شعر کا ایک اردو ترجمہ بھی اللہ نے شاعر نہیں ہو لیکن کبھی کبھی ایک آدھ شاعر تک بندی میں اس کا اردو ترجمہ پھر زبان پہ آ گیا کہ کچھ لمحے مجھے یارب تو اپنی زبان دے دے کچھ لمحے مجھے یارب تُو اپنی زباں دے دے سیرت تو بیان کر لوں سرکار دو عالم کی سیرت تو بیان کر لوں سرکار دو عالم کی تو عزیزان گرامی یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین عالمی نے گورنر جلال الدین روزی فرماتے ہیں شاہ بازے لا بازانی شاہ رحمت اللہ شام تو کری نی من کمی نا بردان کا جائز لطف شما پر وزیرا نگرانی آپ کی رحمت ایک, ایک نظری چیز ہے اس کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اس کا کیا مقام ہوگا کیا درجات ہوگی وہ ہمارے بس کی چیز نہیں ہے حضور کے مقام کو سمجھنا ان کی رحمت کی محبت کے درجے کو سمجھنا کہ اللہ کی رحمت سے میں فلیما رحمتوں بھی مل اللہ نے آپ پہ خاص رحمت کی کیا خاص رحمت کی اور امت کے ساتھ ہمارے ساتھ ان کی رحمت کا کیا درجہ میں آپ کو سچ کہتی ہوں کہ یہ سمجھنا بھی مشکل ہے اس کی ہماری زندگی میں کچھ مثالیں ہیں اب ان کو بیان کریں گے تو کچھ کچھ اندازہ ہوگا جسے ہم ہیزی آئیڈیا کہتے ہیں اب پہلی بات اس پر غور فرمائیں کہ پوری زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غلامی کا دور تھا کسی غلام پہ کسی لوڈی پہ کسی عورت پہ حتیہ کہ کسی جانور پہ بھی ہاتھ نہیں اٹھایا اس کا مثال آپ کو نظر آتی ہے تو اس میں بتائیے حتیٰ اس بات پہ بھی آپ پریشان ہو گئے کہ لوگوں کو اتنی تکلیف ہوئی اتنی سی تکلیف کہ کسی نے شکایت کر لی آگے کہ یا رسول اللہ یہ جو صحابی ہیں جنہوں نے آپ نے ایمان مقرر کیا ہے حضرت معاذ بن چبل یہ پرانی مجید کی تلاوت کرتے ہیں نماز کے اندر امامت کے دوران تو لمبی تلاوت کر دیتے ہیں ہمیں بیمار بھی ہوتے ہیں ہمیں بوڑھے بھی ہوتے ہیں ہمیں کام کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں بعض لوگوں کو تکلیف ہوتی اس میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت برہم ہوئے اور آپ نے فرمایا فلم ایک انتا یا محض اے محض کیا تم لوگوں کو فتنی میں ڈالنا چاہتے ہو قرآن کی محبت کی وجہ کہ قرآن سے اکتاحٹ پیدا کرنا چاہتے ہو مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن پڑھاتے ہوئے قرآن سناتے ہوئے اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ پڑھنے والا سننے والا کہیں اکتا تو نہیں ہو رہا کہیں بور تو نہیں ہو رہا کہیں اس کی طلب میں پیاس میں کمی تو نہیں آ گئی اور یہاں پھر میں دست بستہ معافی مانتے ہوئے ان لوگوں کی طرف بھی اشارہ کر لوں جو پڑھاتے ہوئے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہوئے قرآن حفظ کراتے ہوئے پٹائی کرتے ہیں تشدد سے کام لیتے عجیان کرامی میں آپ کی خدمت میں جان کرتا ہوں کہ پوری دنیا میں تعلیم دی جا رہی ہے کسی جگہ تشدد نہیں کیا جاتا چند پاکٹ میں نظر آتی ہیں بعض جگہوں میں جہاں طلبہ کو مارا جاتا ہے وہ مفت مارا جاتا ہے اور مدارس میں ہے یہ غلط بات ہے یہ سنت کے خلاف ہے سیرت طریقہ کے بالکل خلاف ہے اور اسے منع کیا جانا چاہیے میں اس شخص کو استاد نہیں مانتا ہوں معلم نہیں مانتا ہوں وہ مربی نہیں ہے جو تعلیم دینے سے پہلے تعلیم کی اہمیت اس کی قدر طالب علم کے دل میں نہ ڈال دیں بھائی دنیا میں سب سے زیادہ جس چیز پہ توجہ دی جا رہی ہے وہ تو موٹیویشن ہے ترغیب ہے تشمیق ہے پہلے شوق دلاؤ پہلے رغبت دلاؤ بچے کو وہی بتاؤ کہ نہیں علم حاصل کرنے میں فائدہ کیا ہے علم سے دور رہنے میں نقصان کیا ہے اور پھر قرآن پڑھنے میں قرآن سمجھنے میں قرآن یاد کرنے میں کیا کیا برکات ہیں کیا کیا فوائد ہیں اور پھر کچھ ایسے لوگوں کی شکل ان کو دکھاؤ جا کے ملواؤ چلاؤ پھراؤ جو قرآن والے لوگ ہیں یہ قرآن کی وجہ سے نہ اللہ نے عزت دی ہے اس سے ان کے دلوں میں شوق پیدا ہوگا کہ قرآن پڑھ لینے سے سمجھ لینے سے قرآن کو یاد کر لینے سے کیا کیا فوائد پیدا ہوتے ہیں کتنی بڑی بڑی شخصیات پیدا ہوتی ہیں اس دنیا میں اللہ ان کو کیا دنیاوی فائدے دیتا ہے انہیں کیا عزت اور شہرت ویسی ہوتی ہے یہ سب باتیں استاد کا کام ہے مدرس کا کام ہے مربی کا کام ہے کہ وہ طلبہ کے دل میں ڈالے اور پھر دینا سینے کے اندر حلق کے اندر علم کو اتار دینا یہ معلم کا کام نہیں یہ ظاہر انسان کا کام ہے اور دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانچ لاکھ صحابہ کے استاد کس کے نہیں نہیںالمی کائنات ہے لیکن پانچ لاکھ تو صحابہ ہیں ان پانچ لاکھ نے یا حضور سے تعلیم پائی یا حضور کے شاگردوں سے یا حضور کے معین کردہ وال سے تعلیم پائی اور بھائی ایک کیس تو مجھے بتا دو لاکھوں احادیث میں سے کہ کسی والدین نے کسی مدرس میں پڑھاتے ہوئے تعلیم دیتے ہوئے کسی کو چپت ماری ہو کسی کو ڈنڈا مارا ہو کسی کی ہڈی توڑ دی ہو کسی کا سر کھول دیا ہو کسی کو زنجیر باندھی ہو انہیں جیرے کیا ہو گئے ہو زنجیروں والا حضور تو زنجیریں توڑنے آئے تھے آپ کے بارے میں تو قرآن میں یوں لکھا ہے اور یاد عوام ہوں اسرحم وغلال اللہ خان تعلم حضور احرم سر تو ان کی زنجیریں ان کے جولان ان کی بیڑیاں ان سے ہٹا دیتے ہیں توڑ دیتے ہیں غلامی اور ختم کر دیتے ہیں ان کو آزادی اور حریت نصیب کر دیتے ہیں کیا ہے تم بچپن میں ہی رنجیریں پہنا دی تشدد شروع کر دیا قرآن کے نام پہ دین کے نام پہ وہ پڑھنے والے کو اگر دین سے نفرت نہیں ہوگی تو کیا ہوگا اور بڑا ہو کے اگر اس کے اندر مزاج میں تشدد اور تعصب اور فرقواریت نہیں آئے گی تو کیا ہوگا عزیزہ نگرانی ہم رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے ہمارے ہر استاد کو اس بات کا پاس رکھنا چاہیے کہ وہ اگر معلم ہے تو امت رحمت رحمۃ اللہ میں سے ہے اور اس کا سب سے بڑا ہتھیار اس کا سب سے بڑا آلہ رحمت محبت اور شفقت ہے وہ سمجھائے طلبا کے دل میں ڈالے اتارے کہ وہ کیا چیز انہیں بتانے جا رہا ہے اور اس کے بتانے سے ان کی زندگی میں کتنا بڑا انقلاب برفا ہو جائے گا وہ کیا سے کیا ہو جائیں گے انہیں غزل بتا دو نا لیکن سید ناؤمر رضی اللہ تعالی نے چلیے ایک ہی واقعہ استاد بتا دیا کہیں اپنے بچوں کو ابھی المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب خلیفہ تھے تو عالباً حج پہ یا عمرہ پہ آئے انہیں یاد نہیں مدینہ سے مکہ آئے اب وہ مکہ کی پہاڑی سے بھی سلجھے لگے تو خوب روئے تو ساتھی نے پوچھا کیا میرمون کیا بات ہے کیوں ہو رہے ہیں تو سمجھاتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا باپ خطاب مجھے مارا کرتا تھا اس بات پہ کہ میں اونٹوں کو نہیں سنبھال سکتا تھا میں اونٹ چراتا تھا اونٹ میرے قابو سے باہر ہو جاتے تھے کبھی کوئی اونٹ بھاگ جاتا تھا کوئی اونٹ بھاگ جاتا تھا کوئی ادھر بھاگ جاتا تھا. تو میرا باپ کہا کرتا تھا کہ دیکھو تمہارا ایک ہی کیریئر ہے اور وہ اونٹوں کا چرواہا بننا ہے اور تم اونٹوں کو چرواہے نہ بن سکے تو بھوکے مر جاؤ گے اور مجھے بار بار کہا کرتا تھا کہ تم کبھی ایسے چرواہے نہیں بن سکو گے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ماں باپ اور ہماری جانیں ہماری روحیں آپ کے نام پر فدا ہوں مان لے کہ دیکھیے حضور کا کیا مقام ہے کہ وہ شخص جو چرواہنی بن سکتا تھا جو اونٹوں جانوروں کو نہیں سنبھال سکتا تھا آج وہ مہذب دنیا کا سب سے بڑا حکمران ہے یہ شخصیت سازی ہے یہ قرآن سیکھنے کا اور سیرت نبوی سیکھنے کا اعزاز ہے عجیزا نگرانی یہ باتیں ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو پہلے پیار سے محبت سے بتائیں کہ دیکھیں عمر جیسا ایک آدمی ایک انگڑ آدمی اس کو جب قرآن اور سیرت کے سانچے میں ڈھالا گیا تو انبیاء کے بعد اس سے بڑا کوئی امیر کوئی خلیفہ سربراہ مملکت نظر نہیں آتا یہ اعجاز عمر فاروق کا نہیں ہے. یہ قرآن سیکھنے کا اور یہ سیرت طیبہ پر فدا ہونے کا اعجاز ہے یہ حضور کی نظر کرم ہے یہ آپ کی صحبت طیبہ ہے یہ آپ کی سیرت طیبہ ہے یہ سنت متحرہ ہے جس کی وجہ سے عمر فاروق جو چڑواہ نہیں بن پا رہا تھا وہ پوری انسانیت کا ایک رائی ایک امیر اور ایک سرپراہ نظر آتا اور جو نظام مملکت سیدنا عمر فاروق نے دیا ہے میں آپ حضرات کو ایک نصیحت کروں گا کہ شب المانی کی کتاب الفاروق پڑھیے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس سے بڑا دستور ساز انسان اور انسانیت کو سیاسی نظام دینے والا معاشی نظام دینے والا کوئی شخص نظر نہیں آتا یہ کیا ہے اجمنی ہو رحمت للعالمین شانے شرک اللہ جی عزیزان کرانی السلام علیکم گزشتہ حلقے میں ہم اس موضوع پر گفتگو کر رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحمت عالم حضور کی رحمت بے پائیں ایک کرشمہ یہ ہے کہ آپ نے ہمیں اسی دنیا میں بیٹھے بیٹھے اپنے گھروں میں بیٹھے بیٹھے اللہ سے ملا دیا ہندوؤں کی بہت سے پہلے جن لوگوں کو اللہ کا قرب حاصل کرنا ہوتا تھا وہ عام طور پہ رقبانی اختیار کرتے تھے سال ہر سال جنگلوں میں تیرتے تھے پہاڑوں میں تھے غاروں میں کھوہوں میں وقت گزارتے تھے تھے سال ہر سال نہاتے نہیں تھے پانی کو ہاتھ نہیں تھے وہ شخص جتنا زیادہ گندا ہو جاتا تھا اتنا زیادہ وہ ہانی بن جاتا تھا تو اللہ سے قورم کا راستہ یہ جنگلوں تنہائیوں پہاڑوں کی چوٹیوں غاروں اور کھوہوں میں سے گزرتا ہاتھ میں فرمایا نہیں اب جنت کا راستہ ماں کے قدموں میں سے والد کے قدموں میں سے ہاں بچوں کی بیوی کی مسکراہٹوں میں سے بازار میں سے چیمبرس آف کامرس میں سے جنت کا راستہ شکل ایریز کے اندر سے عدالت عالیہ اور عدالت عزما کے اندر سے من ڈین لائف روزمرہ کی نارمل جو زندگی ہے اس میں سے بہت تنہائی پر ام پرسکون جگہ سبزہ بھی اس بھی اللہ کی یاد بنوں گا باقی زندگی یہیں گزرات ہیں حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے یا بہت مجھے کا خار ڈھونڈ کے آیا ہوں میں یہ چاہتا ہے کہ بکی زندگی اسی میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتا رہا ہوں اللہ ثرور تفلی رحبانیہ ترک دنیا کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں والدین کے بیوی بچوں کے حقوق پورے کرو ایک انسان کی حیثیت سے اچھے انسان کی حیثیت سے اسی دنیا میں وقت گزارو سودا تولتے ہوئے تجارت کرتے ہوئے کاروبار کرتے ہوئے زراعت کرتے ہوئے ملازمت کرتے ہوئے اللہ کی عبادت ہر دن عبادت پھر نوٹ گننا بھی عبادت پیش جیب میں ڈالنا بھی عبادت جیب سے نکال کے کسی کو دینا بھی عبادت تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے گھر بیٹھے بٹھائے جنت عطا فرما انہیں کسی نے کہا کہ رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی تین صحابی حضور اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پر حاضر ہوئے اور گھر والوں سے پوچھا کہ حضور کے معمولات کیا سوچے ہیں کتنے سوتے ہیں کتنے جاگتے ہیں کیا کھاتے ہیں کیا پیتے ہیں تو انہوں نے جب حضور کے معمولات سنے تو حضور تو بہت جلد رات کو سو جاتے ہیں پھر آج رات وہ بیدار ہوتے ہیں اور آج رات عبادت کرتے ہیں کبھی مل جائے تو کھا لیتے ہیں ورنہ شکر ادا کرتے ہیں اور, اور روزہ کبھی رکھ لیتے ہیں کبھی نہیں رکھتے ہیں رکھنے جاتے ہیں تو روزے رکھتے چلے جاتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں تو بہت اچھے چھوڑے رکھتے ہیں ان کی تسلی نہیں ہوئی ابھی یہ بھی پتا چلا کہ بچیاں میر گھر گھر کے لیے ٹھیک ہے حضور اچھا سلسلے میں یہ سب کچھ کیا ہوا ہے چلو حضور تو بخشی بخشائے ہیں نا جی لیکن ہم کچھ ایسا کرتے ہیں جس میں طرح سے ہمت ہو تو ایک نہیں کہا جی میں تو ساری رات نوافل پڑھتا رہوں گا نماز پڑھتا رہوں گا ایک ملک بھی نہیں کہوں دوسری کہا کہ چلائی میں تو ساری زندگی روزے رکھوں گا کوئی جن مدد بغیر روزے کے نہیں ہوگا یہ شا کہ یہ گھر گرس تھی یہ دینیا تو ذرجی رہیں میں کبھی شادی نہیں کہوں گا اب یہ باتیں ان کی حضور تک پہنچ گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے گفتگو فرمائی آپ فرمایا دیکھو میں اللہ کا رسول ہوں اور میں تم سب سے زیادہ اللہ سے محبت بھی کرنے والا ہوں اور اللہ کا لحاظ کرنے والا بھی ہوں سب سے زیادہ تقوا اختیار کرنے والا ہوں میں رات کو جاگتا بھی ہوں اور سوتا بھی ہوں میں روزے رکھتا بھی ہوں اور روزے چھوڑتا بھی ہوں اور میں شادیاں بھی کی ہوئی ہیں بیویوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں بچوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں اور یاد رکھو کہ زندگی ایک مومن کی زندگی اللہ والے کی زندگی ایسی ہی ہونی چاہیے اور جو اس سے ہٹ کے کسی اور تصد زندگی گزارنا چاہے گا اس کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں کہ حضور کی زحمتیں بے پایا ہے کہ انہوں نے ہمیں اللہ کی خاطر گھروں سے باہر نکلنے میں مجبور نہیں کیا ہم گھر میں بیٹھ کے اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں ہاں جب جہاد کے لیے نکلنا پڑے تو وہ ایک الگ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحثیت رحمت اللہ علی آپ کی مزاج میں انتہائی نرمی اور حکت تھی ہم پڑھتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ بیان کیا کہ اس کی ایک بہت پیاری سی بیٹی تھی اور اس کی بیٹی سے بہت پیار تھا اور بیٹی کو اس سے بہت پیار تھا وہ جب کچھ بولنے کے لائق ہوئی تو میں رسم و رواج سے مجبور ہو کے میں اس کو آبادی سے باہر لے گیا میں نے قبر کھودی گڑھا کھودا اور گڑھ میں نے اس کو ڈال دیا اور اوپر سے میں نے جلدی جلدی مٹی ڈالنا شروع کی تو وہ بیٹی غور سے دیکھتی رہی پیار بھائی سے پھر حیرت سے اور ابو ابو کرتی رہی چیختی چلاتی رہی کہ ابو آپ آب کو کیا ہو گیا ہے آپ مجھے آپ مجھے دفن کر رہے ہیں میں مر جاؤں گی آپ کو یاد نہیں آؤں گی آپ تو مجھ سے پیار کرتے ہیں میں آپ کے بغیر اداس ہو جاؤں گی آپ میرے بغیر اداس نہیں ہوں گے ابو ٹھہرے مچھلی نہ ڈالیں اور اس نے کہا کہ میں مٹی ڈال کر چلا گیا اور میں نے بیٹی کو زندہ دردور کر دیا اس کی آواز مٹی کے اندر سے بھی آتے آتے بند ہو گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ یہ واقعہ سنتے رہے اور پھوٹ پھوٹ کے روتے رہے کہ آپ کی گاڑی کی ڈر ہو گئی اور آپ کے آس دین بھی کپڑے بھی آنسو سے بھیگ گئے کہ آپ کے مزاج کی حقت تھی اور یہ پھر آپ کی رحمت تھی کہ آپ نے بیٹیوں کو آپ نے خواتین کو ایک مقام عطا کر دیا ہیما بن حارث ایک خاتون تھی جنگی تحریب ان کی آگے رزا ان کے بعد لوگوں نے انہوں نے جو سوال کیا تو رزاٹ ہے وہ میں تمہارے نبی کی بہن ہوتی ہوں لوگ بے چارے خراب رہتے ہیں دی, دی اور اپنے آپ کو ہمارے نبی کی بہن کہتی ہے تبھی یقین نہیں آتا تو لے چلو حضور کے پاس تو حضور کے پاس نہیں آئے تو شیما لی رسی اللہ تعالیانہ حضور کو یاد بلایا کہ میں تو آپ کے دودھ پلانے والی حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہوں. میں نے تو آپ کو سن دودھ کیا ہے وہ فلاں فلا دن، وہ فلاب آپ کے اور یہاں دیکھ رہا کہ دیکھیں آپ نے یہاں ایک مرتبہ میں نے اٹھا رکھا تھا تو اس آپ نے کاٹا بھی تھا جی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرق محبت سے روز گئے آپ نے اپنی چادر کے لیے دی اور آپ نے سکھا میری بہن تم میرے ساتھ لیکن چونکہ اس کے اور رشتے دار بھی ساتھ رہنے کے بعد حضور نے بہت انعامات اکرامات سب کرنا اور اس بہن کی وجہ سے غزہ اس اس غزے کے بعد جو چھ ہزار قیدی تھے وہ بھی سب رہا ہوگا رحمت اللہ حضور رسم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے مزاج میں عدم دونوں باتوں کا ایک مقام سے اتنا خوبصورت انتظار نظر آتا ہے نظر بدل میں آپ کی در اور مقابلے میں آپ کا داماد دوسری طرف خاص بدوائے گاروں میں یہ ہوا کہ فدیا پہ جان چھوٹے گی اس نے پیغام بھیجا مکے اپنی بیوی کے پاس حضور کی بیٹی تھی جی. جناب نے تو فدیہ کوئی زیور کوئی سونا کوئی چاندی بھجوا دو تاکہ میری جان چھوٹے تو انہوں نے سیدہ خلیجہ کا ہار جو انہیں جہیز میں حضور نے دیا تھا وہ فدیہ نے بھیج دیا جب وہ ہار اور سوجی کمال حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ہار کو پہچان لیا اور پوچھا کہ یہ ہار کہاں سے آیا جب پتا چلا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے رہے ہیں اب آنکھوں سے آنسو تو ٹپ ٹپ گر رہے ہیں لیکن اپنی بیٹی اور داماد کے لیے منہ سے سفارش کی کلمات نہیں نکل رہے یار مجھے تاریخ انسانیت میں کوئی ایک سربراہ منڈپت ایسا دکھا دو جس کا دل تو اندر سے کول رہا ہو کہ یہ کیا ہو گیا اس کو اپنی محبوب بیوی خدیجہ یاد آ جائے اپنی بیٹی یاد آ جائے اپنی بیٹی کا قد یاد آ جائے اور اپنی بیوی اور بیٹی کا ہار یا سامنے آنکھوں کے رکھا ہو آنکھوں سے تو آنسو جگہ ہوں محبت و رحمت تو اپنے پورے جوش میں ہو لیکن عدل کا تقاضا بھی اپنی جگہ پہ ہو سفارش میں کرے اور صحابہ کی جب یہ بات آئے تو پھر صحابہ کے نہیں آر شو تو آپ کا دام حال وہ تو آپ بھی بیٹی اور اس, اس کے کو بغیر سلیے کے بھیجا گیا شان رحمت للعالمین اور سرا پائے ادل دونوں کا اتنا حسین سنگم ہمیں کہیں اور نظر نہیں پڑتا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے صحابہ کے لیے اور ان کے لیے رحمت وہ سب دنوں ہمارے خرابی تھے مکم کروڑوں میں اسلام لانے سے پہلے رہا کرتے تھے اور بہت شہزادگی کی تبدیلی گزارتے تھے انتہائی خوش پوشاک بہترین اتر لگاتے تھے جس گلی سے گزر جاتے تھے لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ مس ایک گلی میں سے گزرا یہ وہ شخص تھا جسے آپ نے معالمے میں اول بنا کے مدینہ منورہ میں بھیجا اور یہ شخص حضور کی ذات گرانی میں اتنا فنا ہوا کہ حضور کی سینت طیبہ تو اس نے ساری کی ساری اپنا لی لیکن اللہ کا کرنا یہ کہ حضور کی صورت طیبہ بھی اس نے حلول کر دی اس کی شکل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی حضور احد میں یہی شخص شہید ہوا اور مشہور ہو گیا کہ حضور شہید ہو گئے مسافر ہو مہر اس شخص کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مدینہ میں دیکھا کہ اس کی قنیز پہ کتے پہ تحمد پہ چادر پہ پیون لگے ہوئے ہیں مصحب بھی یاد آیا جو انتہائی خوش پوشاک تھا ریشمی رواج پہنتا تھا ہر وقت خوشبو میں بسا رہتا تھا اور یہ مصحف دن و بھی تھا مصحف کی حالت کو دیکھ کے حضور اقلم فیسلم روٹی یہ آپ کی رحمت اللہ تھی آپ کی محبت تھی کہ کس قدر لوگوں نے اللہ کے راستے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے میں اپنے آپ کو فنا کر دیا کہ نہ تن بدن کا ہوش رہا نہ لباس کا ہوش رہا نہ خوراک کا ہوش رہا اور سب کچھ اللہ کے راستے میں نشاور کر کے رکھ دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں نرمی انسانوں کے لیے تو تھی ہی جانوروں کے لیے بھی تھی ہم سنت جی راؤد میں پڑھتے ہیں کتاب الجہاد میں کہ ایک جہاد کے موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو چولہے جلائے گئے پورے لشکر کے لیے چولہے گئے تو وہاں چونٹیوں کا ایک گھر نکل آیا اور وہ چونٹیاں آگ کی گرمی سے چولہوں کی وجہ سے وہ ادھر ادھر بکھرنے لگی پھیلنے لگی پریشان نظر آئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ منظر دیکھا تو آپ نے تمام چورے وہاں سے ہٹوا دی کہ چوہے کسی ایسی جگہ جا کے چلاؤ جہاں پہ جانوروں کو چونکیوں کو اتنی تکلیف نہ ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا تو کچھ مانگا آپ کے پاس جو کچھ تھا آپ نے حمایت کر دیا اور ٹھیک ہے نیا کافی وہ آدمی بڑا ساتھ میرا اس نے منہ ٹھوڑ کے گستاخانہ انداز میں یوں کہہ دیا کہ یہ آپ نے میرے ساتھ کے اچھا سلوک نہیں کیا صاحبہ برہم ہوئے مسلمان اس کی طرف دوڑے کو اس کو ذرا ڈٹ کرے آپ نے سب کو روک دیا دیکھ اس کے قریب کوئی نہ جا رہا <سؤال> آپ وہاں سے چلے گئے عالم گھر تشریف لے گئے کچھ مانگ تانگ کے گھر سے جو کچھ سمجھ میں آیا لے آئے اور اس کو دیا اور اتنا دیا کہ وہ خوش ہو گیا آپ نے پوچھا کہ اب ٹھیک ہے اب بالکل ٹھیک ہے چلا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قصہ سمایا صحابہ کو جو لبکے سے اس کی طرف ہٹپٹ کرنے کو اب یہ ایک شخص کی اونٹنی تھی وہ بٹکی بھاگ کھڑی ہوئی اب اس اونٹنی کو پکڑنے کے لیے فلاں آدمی گیا فلاں آدمی گیا کئی لوگ گئے اور جو جو اس کے پیچھے بھاگے اس میں اور آگے کو بھاگے آخر کا جو اونٹنی کا مالک تھا وہ خود نکلا وہ اونٹنی کے مزاج سے واقف تھا اس نے بہت آسانی سے اونٹنی پر قابو پا لیا نے اشارہ نے بتایا کہ دیکھو یہ لوگ یہ میری امت یہ میری اونٹیاں ہیں ان کی تم دسترازی نہیں یہ مجھ سے زیادتی کر لیں مستاخی کر لیں میں ان پہ قابو پا لوں گا میں ان کو سنبھال لوں گا یہ میری امت ہے میں نے سنبھال لوں گا عزیرانی گرانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کبھی کسی شخص سے ذاتی انتقام میں لیا ہاں حدود اللہ کی بات الگ ہے کسی اللہ کی ہر جان ہوئی اس نے چوری کر لی چوری کے اب جاری ہو گئی لیکن ذاتی رنجش کی بنیاد پہ آپ نے کبھی کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا اور ہم یہ کہ انس کہتے ہیں کہ دس سال تک میں نے حضور کی خدمت کی ان دس سالوں میں کبھی حضور نے مجھ سے یہ نہ کہا کہ انس تم یہ کام کیوں کیا اور حمیو نے فرمایا کہ انس تم یہ کام کیوں نہیں کیا یہ نوبت بھی نہیں آئی دس سالوں جس کو پڑھ کے ہم حیران ہوتے ہیں تبوک سے واپسی پہ ایک مقام اقبہ آتا ہے وہاں پہ منافقین نے گزارش کی کہ اس اقبا کے مقام سے حضور گزرنے لگے تو حضور کو گرا دیا جائے قتل کر دیا جائے اس مقام سے اگر گرایا جائے تو بچنے کی صورت نہیں تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی وقت الحامن اطلاع ہو گئی آپ نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ جب اکبر سے تم گزرو تو ذرا تیزی سے گزر جانا اور احتیاط کرنا کہ ہمارے قریب کوئی نہ آئے خاص طور پر فلا فلا بارہ آدمیوں کے آپ نے نام گنوا دیے پھر ان بارہ آدمیوں کو بلا لیا گیا ان سے پوچھا گیا انہوں نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا آپ نے سب کو معاف کر دیا مکانی شانحمۃ اللہ عال شان اس سے زیادہ دلچسپ واقعہ فضالہ بن عمیر کا ہے فتح مکہ کے بعد عام وافی کا اعلان ہو گیا یہ شخص فضالہ بن عمیر طواف کر رہا تھا حضوریہ کر بھی نہیں تھے صلی اللہ علیہ طواف کے دوران اس کے دل میں خیال آیا کہ کسی ایک شخص نے ہمیں ڈھیر کر کے رکھ دیا قتل کرو تو ادھر وہ کابے کا طواف کر رہا ہے اور ادھر حضور کے قتل کے منصوبے باندھ رہا اور حضور کو قتل کرنے کا وہی ارادہ کر رہا ہے حضور صلی یا فلم سلسلم کے قریب تشریف لے جاتے ہیں فضارا کیا بات ہے کیا کر رہا ہے جی, میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں اللہ اللہ کر رہا ہوں اپنے فضالہ تم اللہ اللہ نہیں کر رہے تم اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بغاوت کر رہے تم مجھے قتل کرنے کا ارادہ کر رہے شرندہ ہو گیا فضالہ ہی ادھر آؤ اور آپ نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور دعا دی کہ اللہ اس کے سینم اپنی محبت سے بھر دے اور اس کا سینہ حق کے لیے کھول دے فضالہ کہتے ہیں کہ حضور نے جو ہی میرے سینے پہ ہاتھ رکھا اس دن اور اس گھڑی کے بعد سے محمد الرسول اللہ صلی سب سعودات گرامی اس قدر مجھے محبوب ہوئی اس کی اور کوئی بات نہیں تھی شاہ باز علامہ کن شان ہو رحمت للعالمین علین شان ہو الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله واصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان العجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لا على خلق عزيم صدق الله العجيم عجیزان گرانی السلام علیکم ہم گزشتہ جمعے سے اس موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب خلق عظیم ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الفت کا سر آپ تھے اور آپ یہ چاہتے تھے کہ آپ کا ہر نام لیوا الفت کا سراپا ہو آپ نے فرمایا المؤمن المنف رفیم اللہ یا الف ولا الفت کا سراپا ہوتا ہے اور اس شخص میں کوئی خیر نہیں جو دوسروں سے الفت نہیں کرتا اور لوگ اس سے الفت نہیں کرتے اور آپ کہ کے اللہ یہ قدر رفق من خوری مر رفق فقب خوری مخیرن کا اللہ تعالی نرم مزاج ہیں اور نرمی پسند فرماتے ہیں اور جو شخص نرم مزاجی سے محروم ہو گیا وہ بہت بڑی خیر سے محروم ہو گیا عزیزا نے آپ کا عام مزاج محبت کا مزاج تھا مربت کا شفقت کا لیکن آپ کو اہل خانہ سے بےحد محبت تھی اور آپ نے شاد فرمایا کہ خیر حکم خی حکم نے اہلی ہی وہ آنا خیری تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں میں سب سے اچھا سلوک کرتا ہے اور دیکھو تم میں سب سے اچھا اپنے گھر والوں کے ساتھ شروع کرنے والا میں خود ہوں اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی اولاد سے بےحد پیار تھا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی تشریف لاتی آپ پیار میں محبت میں ادب میں ان کے لیے کھڑے ہو جاتے اور ان کے لیے اپنی چادر بھی چھاتے ایسی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سہیلیاں اگر کبھی آپ سے ملنے آتی تو آپ ان سے بھی بہت شفقت و مروبت سے پیش آتے اور اہل خانہ میں یہ جو دو پیاری شخصیتیں ہیں حضرات حسنین رضی اللہ تعالی عنہما ان کا تو کیا ہی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ خود ان سے پیار کیا ہے بلکہ ان کے پیار کو جز ایمان بنا دیا ذرا الفاظ پر غور فرمائے فرماتے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم یہ دونوں میرے گلدستے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حسین میرا ہے اور میں حسین کا ہوں اللہ اس سے محبت رکھے جو حسین سے محبت رکھتا ہے اور لوگوں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھہ مبارک پہ ایک تو امام حسن ہے ایک, پہ امام حسن ہے ایک پہ امام حسن ہے تو امام حسین ہے کسی نے کہا واہ بھائی واہ واہ بھائی حسن اور واہ بھائی حسین تمہیں کیا سواری پائی ہے اور دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے ہیں کہ میاں سواروں کو بھی تو دیکھو کہ اللہ نے سوار کیسے بنائے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی گور میں لیے ہوئے ہیں اور ان کے ذہنی مبارک پہ بار بار بوسہ دیتے ہیں بلکہ منہ میں منہ ڈالتے ہیں اور پھر یہ الفاظ فرماتے ہیں کہ آئے اللہ میں اس کو چاہتا ہوں اور اس کو بھی چاہتا ہوں جو اس کو چاہے معلوم یہ ہوا کہ حب حسین جو ہے وہ حب محمد کا ذریعہ بن جاتی ہے صل <تصفح> <تصفح> صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم نے حدیث میں یہ بھی پڑھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پہ امام حسین قدم رکھے ہوئے ہیں اور آپ ان کو اپنے اوپر چڑھاتے ہیں ان کے قدم اپنے سینے پہ لیے جاتے ہیں ان کو بار بار آپ بوسہ دیتے ہیں پیار کرتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ آئے اللہ میں اس سے محبت رکھتا ہوں تو بھی اس سے محبت فرما عیسا نگرانی یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا ایک محبت کا اور اس محبت کا حس وافر حضرات حسنین رضی اللہ تعالی عنہما نے حاصل فرمایا آپ کا ایک خاص مزاج تھا جو کہ ہم بخاری شریف میں پڑھتے ہیں ہما ماں سلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کوئی چیز مانگی ہو سوال کیا ہو اور آپ نے کہا ہوگا نہیں بھائی نہیں لا کبھی نہیں کہا انکار نہیں فرمایا ہاں اگر کوئی مجبوری کی صورت ہوتی تھی تو معذرت فرماتے تھے اور آئندہ آنے کو کہتے تھے اور آئندہ پھر اس کی ضرورت کو پورا کر دیتے تھے حدیث میں ہم نے پڑھا کہ ماں تارا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینارن و در ولاشت ولاشات ولابائی رنگ ولا اسا ولا ولا ولا بھی شعی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکے میں نہ کوئی دینار چھوڑا نہ درہم سونا چاندی کوئی سکا پیسہ کچھ بھی آپ نے ترکے میں نہیں چھوڑا نہ کوئی بھیڑ نہ بکری نہ اونٹ کوئی مالمتا جانور آپ نے ترکے میں نہیں چھوڑا اور کسی چیز کے بارے میں آپ نے بھی نہیں فرمائی ابھی بن ہاتم کہتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں ملنے کے لیے گیا تو میں دل ہی دل میں ہی سمجھتا تھا کہ یہ شخص بہت بڑا بادشاہ ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے گھر آنے کو کہا ابھی ہم راستے میں تھے کہ ایک بڑھیا آ گئی اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے ایک طرف ہو گئی آپ نے مجھے انتظار کرنے کو کہا اور اس بڑھیا کی بات کو آپ نے پوری تسلی سے سنا اور جب تک کہ وہ بیچاری خود اس کی تشفی نہیں ہو گئی آپ نے اس سے اجازت نہیں دی اس کے بعد آپ لے کے مجھے گھر آئے اس وقت ابھی کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ اگر یہ شخص بادشاہ ہوتا تو ایک غریب بڑھیا کے ساتھ اس قدر توازو اور محبت سے پیش نہ آتا یعنی یہ نئی شریق سے گھر میں پوری ہو گئی کہ جب میں حضور کے گھر میں داخل ہوا تو گھر میں سواہے ایک گدے کے جس کے کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی کچھ نہیں تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے وہ گدا عطا فرما لیا اور مجھے اس پہ بیٹھنے کو کہا اور خود نیچے زمین پہ بیٹھ گئے میں نے بار بار تقاضا کیا کہ یا رسول اللہ اس پہ آپ بیٹھیں تو آپ نے کہا نہیں ہے آج مہمانداری کے خلاف ہے تو مجھے گدے پہ بیٹھنے کو مجبور کیا اور خود آپ نیچے بیٹھ گئے مجھے اس وقت پتا چل گیا کہ یہ شخص بادشاہ نہیں ہے یہ سربراہم ہم مملکت نہیں یہ جو اللہ کا رسول ہے یہ تو نبی ہے اور ہم نے حجیز میں پڑھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگ اس قدر ادب کرتے تھے اس قدر محبت اور پیار کہ آپ کے وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے آپ نے بال کٹوائے ہیں تو زمین پہ نہیں گرنے راستے ہی راستے میں اسے اسک لیتے تھے آپس میں بانٹ لیتے وضو کا پانی ہے تو زمین پر گرنے کی بجائے وہ لوگ لے لیتے تھے اور اپنے چہروں پر مل لیتے تھے دیکھیے بہت خوبصورت اور اہم بات یہ حدیث میں آ رہی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی یہ تم میرے وضو کا پانی اپنے چہروں پہ کیوں ملتے ہو لیکن وہ جواب میں کہتے ہیں کہ یار رسول اللہ اللہ کی محبت ہے اور اللہ کے رسول کی محبت ہے اور ہم کسی نے آپ کے وضو کا پانی اپنے چہروں پہ ملیں گے تو دیکھیے آپ نے محبت کا کیا ادب سکھایا ہے کہ اچھا دیکھو اگر تم سچ مچ مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر تین کام کیا کرو ایک یہ ہے کہ صرف سچ بولا کرو زندگی میں صدق اور سچائی کو اپنا شعار بنا لو محبت اللہ کے رسول سے کرتے ہو تو محبت کی تین نشانیاں اور محبت کے تین تقاضے زندگی میں سچائی اختیار کر لو نمبر دو زندگی میں امانت دیانت انٹیگریٹی اس کو اختیار کر لو اور نمبر تین ہمسائے کا خیال رکھا کرو ہمسائے کا حق ہمسائے کی ادا کیا کرو اگر پیار کا سودا کرنا ہے اللہ کے رسول کے ساتھ اور سچ سچمچ پیار کرتے ہو صرف دعوی نہیں بلکہ پیار کا کوئی تقاضا بھی پورا کرنا چاہتے ہو تو فرماتے ہیں کہ میری محبت کا تقاضا تین باتیں ہیں بنیادی طور پہ سچائی امانت اور ہم سائے کا خیال رکھنا اس کے حقوق پورے کرنا دوستوں لوگ تو لمبی چوڑی باتیں کہا کرتے ہیں میں ایک جملہ حضور کا آپ کو سناتا ہوں اگر آج اس پہ عمل ہو جائے تو شام سے پہلے پہلے اس ملک میں کوئی غریب نہیں نظر آئے گا کوئی بو کیا نظر نہیں آئے گا آپ میک جا روح جن وہ شخص تو مومن نہیں ہے <سؤال> <سؤال> مسلمان نہیں ہو سکتا وہ <سؤال> شخص کہ وہ پیٹ بھر کے کھا اور ساتھ ہی اس کا ہمسایا جو ہو وہ بھوکا پڑا ہوا ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا تو حق کی ہمسائی میں پہلا حق یہ ہے کہ یہ تم اگر متنجم کھا رہے ہو قورمہ کھا رہے ہو تو ذرا ہمسائے کو بھی پوچھ رہے کہ اس نے بھی کچھ کھایا ہے اس کو روکھی سوکھی میسر ہے یا نہیں اگر اس کو روکھی سوکھی میسر نہیں ہے تو اپنے کھانوں کو بڑا کم کر لو پھر بھنے ہوئے گوشت کی جگہ اگر ایس میں پانی ڈال دو اس کو شوربا بنا لو شارم کی مقدار زیادہ کر لو پھر اپنے کھانے میں اس کو شریک کر لو کبھی اسی بہت ہو گوشت لاتے ہو تو ہم سائے کے گھر کبھی اس کے گھر کبھی اس کے گھر کبھی اس کے گھر بھیج دیا کرو اور دیکھو ہم سایہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے اور یہ نماز کا جو نظام ہے سارے کا سارا جو پانچ منفی اکٹھا کھڑا کر دیتے ہیں انہوں نے تو ٹھیک ہے اللہ کے لیے ہم جاتے ہیں لیکن لوگوں کا بھی تو پتہ چل جاتا ہے کہ کون کس حال میں ہے کس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں کس کا چہرہ زرد ہے کون گمگین نظر آتا ہے کون پریشان نظر آتا ہے کون آیا نہیں کون بیمار پڑا ہوا ہے کس کو اجازت کی ضرورت ہے کس کے یہاں کی ضرورت ہے کس کو دوائی کی کس کو خوراک کی کس کو مالی مدد کی اور کس کو ساتھ بیٹھ کے ویسے تسلی کسن بول بولنے کی ضرورت ہے یہ سب نماز کے تقاضے ہیں اور یہ سب آپ کے ہمسائے کی ہے تو ہمارے مجھ سے پیار کرتے ہو میرے وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے اپنے منہ پہ لگاتے ہو چلو ٹھیک ہے لیکن دیکھو محبت رسل تقاضہ یہ نہیں ہے یہ ہے سچائی امانت فرماتے ہیں کہ دیکھو جسے انسانیت کہا جاتا ہے جسے اخلاق کی بلندی کہا جاتا ہے وہ ہلم ہے قوت برداشت ہے پہلوان ولی جو کسی کو میدان میں اٹھا کے پٹ دے پچھاڑ دے تو میں شہزور وہ ہے کہ غصے کے عالم میں اپنے آپ پر قابو پا پالے یہ شہزوری ہے رہ کر مصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح سے ہمیں اپنی محبت کے تقاضے میں سچائی امانت اور حق کے ہمسائی کی تلقین فرمائی ایک اور بات کی بھی بہت خوبصورت سے تلقین فرمائی اور کر کے دکھایا اور وہ ہے عہد کی پابندی ایمان علیم اللہ جو عہد کی پابندی نہیں کرتا اس کا کوئی ایمان والین علیم اللہ دیانت اللہ جس میں دینت نہیں ہے امانت انٹیگریٹی نہیں ہے اس میں کوئی دین نہیں ہے اور عہد کی پابندی کے بارے میں اتنا اہم واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غزہ بدر کے موقع پہ ایک ایک آدمی کی ضرورت تھی ایک ایک نفر کی ضرورت تھی وہاں حضور کے دو صحابی اور دو گرانڈیل قسم کے مضبوط صحابی میدانی جنگ میں غزب بدر میں حصہ لے سکتے تھے مگر ایک واقعہ ان سے پیش آ گیا یہ دو صحابی کون تھے ایک حذیفہ بن یمان ہیں اور ایک ابو حسل ہیں رضی اللہ تعالیٰ ہوں یہ مکہ سے مدینہ چلے آ رہے تھے کہ راستے میں قریش نے ان کو پکڑ لیا اور کہا ہاں محمد کے پاس جا رہے ہو چل اللہ ہاں تو وہاں تو ہم بھی جا رہے ہیں تمہاری سے جنگ ہوگی تو وہاں تم جنگ میں تم ہمارے مقابلے میں لڑو گے ہم تو نہیں چھوڑتے تمہیں تو ہو جائفہ نہیں دیا اور وہ اصل کہا کہ نہیں لڑتے نہیں لڑے لگا کرتے ہو عہد کرتے تمہارے خلاف جنگ میں نہیں لڑے ادھر عہد کر کے آ گئے ادھر غزل بزل میں دیکھا کہ حضور کو تو ایک ایک, ایک فردی کیا بچے بچے کی ضرورت ہے مقابلہ بہت سخت مقابلہ ہے ادھر ایک ہزار لوہے میں ڈوبے ہوئے ادھر تین سو تیرہ بے سر و سامان تو حضور یا اکرم سسن کی خدمت میں حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ ہم تو لڑیں گے حسن کے ہم نے یہ عہد کیا ہے قریش کے ساتھ ہم ان کے ساتھ عہد توڑیں گے اور ان کے مقابلے میں لڑیں گے غزب بدر سے محروم میں ابو ابو اگر تم عہد کر کے آئے ہو وعدہ کر کے آئے ہو تو اس کا پاس کرنا ہوگا تم غزب بدر میں شریک نہیں ہو سکتے یہ عفا ہے, ہے اپنی جان کو خطر میں ڈال لیا اپنی فتح کو خطر میں ڈال لیا لیکن عہد پورا کرایا ریزانی گوانی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک پورا مزاج ایک وہ ایک محبت کا مزاج ہے اور اس محبت کے مزاج میں جو نتائج سامنے آتے ہیں وہ اس قدر عمدہ ہے اے کاش یہ محبت کا مزاج ہم لوگوں میں آ جائے پڑھے لکھ لو کروں میں دانشوروں میں علماء کرام میں سب میں آ جائے کہ بات محبت سے کی جائے محبت سے منوائی جائے اور ماننے کو جینا چاہے تو محبت سے معذرت کی جائے اور نہ ماننے کے باوجود بھی کراکے عمل جاری رکھا جائے اختلاف کے باوجود محبت تو باقی رکھی جا سکتی ہے دیکھیے قرآن مجید میں پڑھتے ولاسطل حسنۃ ولا سید ادفا اب التی احسن کا عید الزی بین بین ادا وسنہ ولی الحمی کہ دیکھو نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے اور برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیا کرو اس کا دفاع اس کا مقابلہ نیکی سے کیا کرو برائی کا مقابلہ برائی نہیں کر سکتی ہے برائی کا مقابلہ صرف نیکی کر سکتی ہے تو ما اس کا جواب حسین ترین نیکی سے دیا کرو تو کیا ہوگا کہ عید الدیب بئی نہ کہو بئی نہ ہو اداوتم کان نہ نتیجہ یہ نکلو گا نکلے گا کہ وہ شف جس کے تمہارے درمیان دشمنی ہے عداوت ہے وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا قرآن کہہ رہا ہے اور ایک اتنا دلچسپ واقعہ ہے جو میں حدیث میں ملتا ہے ایک عورت تھی بہت پٹکو تھی یعنی زبان میں ایسا لکچر پنا ہوتا ہے بدگوئی ہوتی ہے وہ شریف آدمی ویسے ہی بھاگ جاتے ہیں. تو سامنے تھے. تو ایک عورت تھی بدگوئی کیا کرتی اور کسی کو بخشتی بھی نہیں تھی اب وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مقام ہوگا بیٹھے کھانا کھا رہے تو ساتھ پیسے گزرے تو حضور پہ آواز آس دی ہے تو دیکھو یہ شخص کیسے بیٹھے کھانا کھا رہا ہے جیسے کوئی غلام کھا رہا ہو غلاموں کی طرح بیٹھ کے کھانا کھا رہا آئی ہو اب دن آب دن مجھ سے بڑا غلام اور کون ہو سکتا ہے مجھ سے بڑا ابد اور کون ہو سکتا ہے اللہ؟ باز نہیں آئی اچھا جی کھا جاتے ہیں کھلاتے بیٹھو کھاؤ ساتھ بیٹھ گئی کھاؤ نہیں اپنے ہاتھ سے کھلاؤ تھوڑا ضرورت ملازہ فرمائیے آپ نے لقمہ لیا اور اس کے منہ میں ڈالنا چاہا یہ نہیں یہ نہیں ہم کیا چاہیے وہ نقمہ جو تمہارے منہ میں ہے وہ میرے میں ڈالو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر چند کے بے انتہا با ہے لیکن آپ اس کی ہر بات کو گوارا کرتے گئے آپ نے اپنے منہ کا لطنا منہ سے نکالا اور اس کے منہ میں ڈال لیا اور ہم حدیث میں پڑھتے ہیں غالبا اعلی غالبایا اس کی ساری بدبوئی ختم ہو گئی اور پوری زندگی اس پہ حیا غالب آ گئی ایک باشب اور باحیا ہو گئی لیکن ادھر بھی تو دیکھیں کہ حضور نے کس حد تک اس کو لیٹیچیوڈ دیا وہ جو کہتی گئی حضور یقرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات مانتے چلے گئے اور آخرکار حضور کے اخلاق سے اللہ تعالی نے اس کو ہدایت اور اسلام سے فرما لی عزیزان گرامی ہم اس موضوع کے گفٹ کو جاری رکھیں محمد علی ہی اسحاب ہی اجمائین عزیزا نگارانی السلام علیکم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ساربان اونٹ چلا رہے ہیں اور اونٹ چلاتے ہوئے وہ کچھ گا بھی رہے ہیں اور اس کی وجہ سے اونٹوں کی رفتار بھی تیز ہو رہی ہے تو آپ نے خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا دو لفظ ہیں رفقن بالقواریر میاں آپگینے ہیں آپ گینے ذرا احتیاط سے چلنا اس لیے کہ حودجوں میں خواتین بھی تھی اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواتین کا کس قدر خیال تھا اور کس قدر احترام تھا اور آپ نے ان کے لیے کس قدر خوبصورت لفظ استعمال کیا ہے کہ رفقاً یہ آپ جینے ہیں ذرا احتیاط سے اونٹوں کو تھام تھام کے چلو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ کیا احسن انداس وہ اجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں حسین ترین تھے اور آپ سب لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے اور آپ سب لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر تھے شجاعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزاج اور خلق عظیم کے بارے میں ایک آیت تو ہم بار بار پڑھ چکے ہیں اللہ تعالیٰ کی اپنی شہادت کی نقل اعلیٰ خلق نازی اور بہت سی آیات ہیں جن کی طرف ہلکا سا اشارہ ضروری ہے یعنی مجید میں ہم نے پڑھا خان لقوفی رسول اللہ اس کو تنہا کہ تمہارے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی میں حسین ترین ترینمون موجود ہے کہ تم اس کو اپناؤ گے زندگی بھر میں تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اختیار کرو گے اور ان کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لو گے کہ یہ وہ نمونہ ہے یہ وہ اسوا ہے جسے اللہ تعالی حسین ترین قرار دیتے ہیں اور حضور کے خوبصورت اور حسین مزاج کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاضمہ رحمت مِّن اللَّهِ وَلَوْ كُنتَ الْقَلْبِ لَمْ مِّن یہ اللہ تعالی کی آپ پہ خاص رحمت ہے کہ آپ لوگوں پہ نرم پڑ گئے لوگوں کی زیادتیاں لوگوں کی سختیاں بدتمیزیاں آپ برداشت کرتے ہیں پڑ جاتے ہیں خلید القل آپ اگر تر شروع ہوتے سخت دل ہوتے رن فقد ناول تو لوگ آپ کے ادھر ادھر آپ سے اٹھ کے ادھر ادھر بھاگ جاتے آپ کے دل جمع نہ ہو پاتے اب حضور کی رحمت تبئی پہ آپ ذرا غور فرمائیں یعنی مزاج میں اس قدر نرمی ہے کہ لوگوں نے حضور کے ساتھ کیا نہیں کیا یعنی قریش نے کوئی گالیوں میں کسر چھوڑی تشدد نے مار پیٹ میں کوئی کسر چھوڑی راستے میں کانٹے بچھانے میں اور یا پتھر برسانے میں کوئی کمی کی آپ غور کریں کہ حد یہ ہے کہ مجاز پھینکنے تک سے وہ لوگ باز نہیں آئے اوجڑی گندی اونٹ کی حضور کے باپ واپس میں تو اوپر ڈال دی گلے میں پھندے ڈالنے میں کوئی کبھی نہیں کی اور کون سی گستاخی جو نہیں کی انہوں نے اور الزامات مجنون کہا پاگل کہا شاعر کہا کاہن کہا ساحر کہا شہرزدہ کہا کیا نہیں کہا لیکن اللہ تعالیٰ کے بھائی دیتے اللہ کی خاص رحمت تھی کہ آپ نرد پڑ گئے دھیمے پڑ گئے آپ نے کسی کی کسی زیادتی کا کوئی جواب ایمانداری کی بات ہے کسی کو لفٹ ہی نہیں کرائی یعنی حدیث میں پڑھتے ہیں کہ حج کے زمانے میں اکاس میں میں میلے ٹھیلے ہوا کرتے تھے لوگ بہت اکٹھے ہوا کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان میلوں میں جا کے دین کی دعوت دیا کرتے تھے وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ نظارہ بھی دیکھا کہ آپ جو فرما رہے تھے ائیو حنس اول لا الہ الا کف لکھو اے لوگوں لا الہ اہ کا اقرار کر لو کامیاب ہو جاؤ گی اور آپ لوگوں کو لا الح کی دعوت دے رہے تھے اور پیچھے سے ابو جہل آپ پہ ہاتھ پھینک رہا تھا پتھر پھینک رہا تھا اور باہی تباہی بکواس کر رہا تھا لیکن آپ کا سارا دھیان صرف اپنی گفتگو کی طرف تھا اور آپ نے ابو جہل کے قبیص وجود کو تسلیم کرنے سے ہی انکار کر دیا آپ نے کی طرف کچھ دھیان ہی نہیں دیا کہ کوئی شخص پیچھے سے مجھ پہ بٹی پھینک رہا ہے غبار پھینک رہا ہے پتھر پھینک رہا ہے اور زبان کی نجاستیں پھینک رہا ہے آپ نے دھیان ہی نہیں دیا فبیمہ رحمت مر اللہ اور دیکھیے قرآن مجید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا گواہی دیتا ہے میں تو کہا کرتا ہوں کہ لوگ حضور کی شان میں نعتیں کہتے ہیں کبھی کہ قرآن تو بھی غور سے پڑھ لیا کریں جو گواہیاں اللہ تعالیٰ نے اور جو سچی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شہادتیں عطا فرمائی ہیں تو کوئی نات اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچتی نعتیں کہنا بھی اپنی جگہ پہ ایک بہت بڑی سعادت ہے لیکن اگر بھی تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح حضور کی شان میں رقم السا ہے یہی وہ بات ہے جو غالب نے بھی کہی تھی کہ غالب ثنا خواجہ بہت گزارش تھے کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد ہست کہ غالب ہم نے حضور کی صنا کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے کہ وہی ذات گرامی ہے جو حضور کے مرتبہ اور مقام کو پہچانتا ایسے ہی بیٹھے بیٹھے غالب کے اس شیئر کا ترجمہ واضح ہے جو شا شاعر نہ ہو وہ شیئر برآمد ہو جاتا ہے تو غالب کے شعر کا یہ ایک ترجمہ میری زبان سے بھی نکل گیا خاص طور پہ جب یہ پروگرام محسن عالم میں نے دینا شروع کیا تو محسوس ہوا کہ زبان جذبات کا اور مطالب کا ساتھ نہیں دے رہی ہے تو غالب کا یہ شعر آیا پھر اس کا ترجمہ بھی آیا کہ کچھ لمحے مجھے یارب تو اپنی زبان دے دے کچھ لمحے مجھے یارب تو اپنی زبان دے دے سیرت تو بیان کر لوں سرکار دو عالم کی تو عزیزانی گرامی یہ تو اللہ کی زبان ہے جو حضور کی سیرت بیان کر سکتی ہے ہمارے شما کے بس کی بات تو نہیں ہے دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا گواہی دیتے ہیں فرماتے ہیں لقرجا کم رسول نن فسکم عزیز نال ہی ما علی تم حری سن عالی تم دیکھو تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول پہنچے ان کی شان یہ ہے کہ جو تکلیف تمہیں پہنچتی ہے ان سے گراں گزرتی ہے تمہیں تکلیف پہنچتی ہے درد انہیں ہوتا ہے عجیب نہ ماں تم ہری سنا رہے हर اور تمہاری ہر بھلائی ہر کامیابی کا وہ دل ہی دل میں ہلس رکھتے ہیں ہلس کہ گویا یہ تمہاری کامیابی نہیں ان کی کامیابی ہے حریس و نعالم بل منی رعوف اور رحیم اور مومنی پہ تو وہ رعوف ہیں رحیم ہیں مہربان ہیں اور ہر دم رحمت لٹانے والے ہیں گرامی یہ حضور کے مزاج کی نرمی تھی حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے کبھی کسی شخص پہ مرد ہو یا عورت غلام ہو لاؤ حتہ کہ جانور پہ بھی آپ ہاتھ نہیں اٹھایا کسی کو اپنے نے مارا نہیں اور دیکھیے کیا دعا دیتے ہیں عام دعا ہے رحم اللہ اللہ رحم فرمائے اب دم اس بندے پہ جو نرم روح ہو جس کے اندر کشائش ہو سماحت ہو اضا و ازشتہ و ازکتا کہ بندہ جب کوئی چیز بیچے جب کوئی چیز خریدے کسی کو قرض دیا ہوا ہو قرض کا تقاضا کرے اور اس سب معاملات میں وہ نرمی اختیار کرے محبت سے شفقت سے پیش آئے فرماتے ہیں اے اللہ ایسے بندے پر ایسے بندے میں تو رحم فرما یہ حضور کا مزاج تھا طبیعت اور میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمیں یہی کچھ تو اپنانا ہے حضور کے مزاج میں دھیما پن کلام میں متانت سنجیدگی وقار اور گفتگو ٹھہر ٹھہر کے آہستہ آہستہ اور ذرا شک پڑ جائے کہ سننے والے کو اب بھی سمجھ میں نہیں آئی تو وہی بات دوبارہ سہبارہ دوہرا دوہرا کیا یہ مزاج کی نرمی کی علامت ہے یہ توازوں کی اور پیار کی علامت ہے. اس کے برف عزیزانِ گرامی وہ شخص جو تیز تیز بولتا ہے بولتا چلا جا رہا اس کی گروانی سننے والے کی سمجھ میں بھی بات آئی ہے یا نہیں آئی ہے توق بات کرتا چلا جا رہا اور تیز لہجے میں بات کر رہا اور بات کرتے ہوئے اس کے منہ سے جھاگ برس رہی ہے یہ قبر کی علامت مزاج میں نفرت کی علامت ہے حضور یہ مزاج نہیں تھا کا نا کلام ہوں کلامن فسلم حضور کا کلام جو تھا وہ کلام فصل تھا کہ ایک ایک حرف ایک ایک لفظ جدا جدا سنائی دیتا تھا سمجھ میں آتا تھا اور اس دور میں بھی ہم نے سنا کہ تہذیب کا تقاضا یہی ہے کہ بات خوبصورتی سے دھیم پن کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے آہستگی کے ساتھ کی جائے دا جائے یہ بھی آتا ہے کہ حضور نے جوش خطابت سے بھی کام لیا ہے لیکن وہ میدان جنگ میں بعض مواقع پہ جہاں پہ ایک دینی غیرت کو ابھارنے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہاں اپنے جوشیر انداز میں ان خطابت کی ہے لیکن ایسا کم آپ کو جو طرز تخاتب تھا اس میں دھیما پن تھا اور میں اکثر اپنے بھائیوں اور اماں کی خدمت میں عرض کیا کرتا ہوں کہ بھائی یہ حدیثیں پڑھو اور حضور کا طرز تخاتب اختیار کرو جس میں محبت ہے پیار ہے دھیما پن ہے جس میں لوچ ہے ترنم ہے کومل پن ہے اس میں دوسروں کا دماغ چاٹنے کی کان کھانے کی جھاگ برسانے کی اور میزوں پہ مکے مارنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی اور ہم نے حدیث میں پڑھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صلی اللہ علیہ وسلم کو چند باتوں سے بہت نفرت تھی اور ان سے بہت پورک ایک بحث مباض کسی کے ساتھ الجھ کے گفتگو کر یہ آپ کا مزاج نہیں دا. بات کر رہے ہیں کسی کی سمجھ میں آ رہی ہے کوئی سمجھنا چاہتا ہے اس میں طلب ہے ورنہ پیچھے جاتے ہیں قرآن میں بھی یہی ہے کالو سلامہ جب جاہل لوگ ان سے گفتگو کرتے ہیں اور ان کے منہ آنے کی کوشش کرتے ہیں الجھتے ہیں تو وہ پیار سے سلام کر کے علیحدہ ہو جاتے ہیں اسی مناظرہ بازی کی بحث مواثے کی دوستو اسلام میں گنجائش نہیں ہے پتنی کہاں سے لے آئے ہیں یہ لوگ اور ضرورت سے زیادہ آپ بات نہیں کیا کرتے اور تیسرے کسی کو برا نہیں کہا کرتے کسی شخص کی برائی نظر آ گئی تو اس کو برا کہنے کی بجائے انداز یوں ہوتا تھا کہ ما با ماں بالو اکوا نمیا ملون وزا بے بعض لوگوں میں یہ عادت ہوتی ہے ان کا یہ طریقہ ہوتا ہے وہ یوں کہتے ہیں یوں کرتے ہیں اور ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اور وہ جس کو ٹوک رہے ہوتے ہیں وہ سامنے بیٹھا ہوا ہوتا تھا لیکن اس کو ٹوک کے یہ برائی ہے یہ انداز نہیں تھا بلکہ عمومی انداز میں برائی کو برائی کہہ دیا کرتے تھے برے شخص کو برا نہیں کہا کرتے تھے اور فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ وسلم کسی کی عیب گیری نہیں کیا کرتے تھے کسی کی عیب کی ٹوہ میں نہیں لگتے تھے تجسس نہیں فرماتے تھے جائز اور نہ تعریف سننا پسند فرماتے تھے کہ کوئی آپ کی تعریف آپ کے سامنے کرے اور نہ کسی کے ساتھ ایسی بات کرتے تھے جس سے اس کی خاطر شکنی ہو دل شکنی ہو اور اس کو بات بری لگے اس کو صدمہ ہو ایسی بات نہیں کر یہ چند باتیں آپ کا خاص اخلاق تھا اور اس کی آپ خصوصیت سے آپ اس میں احتیاط فرماتے تھے آپ کے مزاج میں ایک مداومت تھی صبر و استقاب جس کام کو شروع کر دیا ہے اب اس کو جاری رکھنا ہے ایسا نہیں ہے کہ آج ایک کام شروع کر دیا کر موڈ بدل گیا اس کو چھوڑ دیا کام شروع کرنے سے پہلے خوب سوچ سمجھ لیا کرتے تھے لیکن قرآن مجید میں زیدا آزم تھا فتوق کرا اللہ اچھا تم نے عزم کر لیا ہے پکا ارادہ کر لیا ہے, تو اللہ پہ بھروسہ کرو اور اس کام کو اب کرتے چلے جاؤ حدیث میں ہم پڑھتے ہیں کان ادا امل امل پتا آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی کام کیا کرتے تھے تو پھر اس پہ ثابت قدم ہو جایا کرتے تھے اور فرمایا یہ ابو داؤت کی حدیث ہے کتاب و سلاد ہم نے پڑھا اور یہ دوسری بھی کہ فرمایا آپ نے کہ ان احبل ادبا اللہ تعالیٰ کو وہ عمل سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے جس میں ہمیش کی ہو مداومت ہو استقامت ہو کہ آج شروع کر دیا ہے اس کو کرتے چلے جائیں گے اور پھر ہم نے حضور کے خلق عظیم میں یہ بات دیکھی کہ آپ عام گفتگو میں تبسم کے ساتھ گفتگو فرمایا کرتے تھے آپ کے چہرے پہ راؤنت سختی درختگی نہیں ہوا کرتی تھی صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شگفتہ کھلا ہوا مسکراتا ہوا حسین چہرہ ہم نے کسی اور کا نہیں دیکھا اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے تبسوم کا فی وج عقی کا صدقہ کہ اپنے بھائی کو مسکراہٹ سے ملو یہ نیکی ہے اپنے دوست کو کسی شخص کو مسکرا کے ملنا پیار سے ملنا یہ نیکی کی بات ہے یہ صدقہ ہے آج کل ہمارے تو ایک مسکراہٹ کمرشل ہوتی ہے نا کہ وہ ہم دکان پہ ان کو کھڑا کرتے ہیں محترمات کو یا لوگوں کو تو انہوں انہیں پیشہ ورانہ طور پہ مسکرانا پڑتا ہے میں اس مسکراہٹ کی بات نہیں کرتا پیشہ ورانہ مجھے یہ اخلاقی مجھے راحت ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مزاج یہ تھا کہ آپ سلام کرنے میں پہل فرماتے تھے گزر رہے ہیں تو پہلے آپ سلام کر دیتے تھے مسافر میں بھی ہاتھ آپ پہلے بڑھاتے تھے اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ رکھتے تھے خود ہاتھ نہیں کھینچتے تھے جب تک کہ دوسرا آدمی خود ہاتھ نہ کھینچ لے یہ خلق کی بات ہے یہ توازوں کی بات ہے بڑے آدمیوں تمہیں یوں تو ہاتھ میں لگے یوں ہاتھ کر دیتے ہیں انہیں تو ہاتھ کی ضرورت کی ہمر کو اپنے پاس منحانہ ہاتھ تو ٹھیک کریے سے پیار سے ملاؤ اس گرم جوشی ہو پیار ہو خلوص ہو یوں کرتے ہو تو اس کو اپنے پاس رکھو ان تین انگلوں کو حصور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مسافہ فرماتے تھے پوری گرم جوشی اور پیار کے ساتھ اور ہاتھ میں ہاتھ رکھتے تھے اور جب دوسرا شخص خود ہاتھ واپس کرتا تھا تو آپ ہاتھ چھوڑ دیتے تھے اور کہیں بھی امتیاز پسند نہیں پڑ ہم نے حدیث پہ پڑھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسار کے ایک رئیس سات بن بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے گئے اب واپسی پہ انہوں نے حضور کو الوداع کرنے کے لیے اپنے بیٹے قیس کو ساتھ بھیج دی دیا اب برقردار قیس یہ کر رہے ہیں کہ حضور کے اونٹ کے ساتھ ساتھ چلے آ رہے ہیں آپ ہمارے بیٹے کیس یا تم میرے ساتھ اونٹ پہ بیٹھ جاؤ یا گھر واپس چلے جاؤ یہ پیروں والی شان نہیں چلے گی کہ میں اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہوں اور تم پیچھے پیچھے پیدل بھاگے چلے آ رہے ہو مجھے چھوڑنے کے لیے اور واپس چھوڑنے پیدل آؤ گے یہ بات نہیں ہے یا تو اونٹے بیٹھ جاؤ یا گھر واپس چلے جاؤ اب اونٹے بیٹھنے سے وہ ادب بیچارے چارے وہ ہچکچائے تو آپ نے حکم انہیں گھر لوٹا دیا اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مزاج تھا کہ انتیاز پسند نہیں فرماتے تھے ایک بات آج کہنے کو جی چاہتا ہے اس لیے کہ میں نے بعض پڑھے لکھے لوگوں دانشوروں کی مجلس میں ایک سوال اٹھایا تھا اور مجھے مایوسی ہوئی کہ اکثر لوگ اس کا جواب نہیں دے پائے میں نے سوال کیا لوگوں سے کہ بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے کانا اجود الناس لوگ انہیں سب سے زیادہ سخی تھے تو آپ کی سخاوت کا کیا حال تھا آپ اپنی دولت کا اپنی کمائی کا یا جو کچھ بھی آپ کے پاس ہوتا تھا کتنا حصہ اپنے پاس رکھتے تھے کتنا آپ اللہ کے راہ میں خیرات کر دیتے تھے تو عجیب و قریب مجھے جواب ملے کسی نے کہا جناب وہ تو بس وہ اپنی ضرورت اپنے پاس رکھ لیتے تھے اور ضرورت سے زائد جو ہوتا تھا وہ آپ تقسیم فرما دیتے تھے کسی نے کہا نہیں صاحب وہ تو اپنے پاس کچھ رکھتے ہی نہیں تھے کچھ کہاں سے دیتے بڑی مشکل ہوگی پتہ ہی نہیں جواب ملا صاحب اس آیت پہ عمل کرتے تھے یا سلونہ کے مادہ انفون کو لے لاف تو لوگ پوچھتے ہیں اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کریں تو جواب یہ جو ضرورت سے زائد ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں تو ضرورت سے زائد اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے عزیزان نے یہ جوابات درست نہیں ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی ایک رات بھی ایسی نہیں گزری نبوت کے بعد کہ ایک دینار اور ایک درہم بھی گھر میں موجود ہو اور آپ کی رات آ گئی ہو ایک آدھ رات ایسی آئی ہے تو آپ گھر میں نہیں ہو آپ نے مسجد میں وہ رات گزاری ہے گھر میں داخل ہی نہیں ہوئے خاص طور پہ قیام مدینہ کے دوران تو پھر دور. تو کیا کرتے تھے جب کوئی سائل آتے تھا تو کیا کرتے تھے اپنے پاس تو کچھ ہوتا نہیں تھا اور یہ بھی طے کہ جو بھی مانگنے والا آتا تھا آپ کبھی لا انکار نہیں فرماتے تھے میں کیسے دیتے تھے عجیبانی گرامی ایسا شخص آپ کو انسانیت کی تاریخ میں نہیں ملے گا کہ سائل آتا ہے تو کبھی محروم نہیں جاتا اور ابھی یہ بھی نہیں حضور کا مستقل طریقہ کار یہ تھا کہ جب بھی کوئی حاجت مند آتا تھا سائل آتا تھا تو آپ فلاں شخص سے فلاں سے فلاں سے مہاجرین میں سے انصار میں سے ان میں سے کوئی نہیں ہے تو پھر یہودیوں کے ہاتھ سے قرض لے کے وہ شخص کی ضرورت پوری کر دیتے تھے اس کو جتنی پیسوں کی ضرورت ہے وہ آپ یہودیوں سے قرض لے کے اس کو عطا کر دیتے تھے یہی وجہ سے مکسر دیتے ہیں کہ یہودی کبھی فلاں آ گیا تبھی فلاں آ اور او قرض کے دفاع آپ اپنی ضرورت کے لیے قرض نہیں لیا کرتے تھے عام لوگوں کی ضرورت پورا کرنے کے لیے آپ قرض لیا کرتے تو یہ سخاوت کی انتہائی حسین صورت ہے یہ دے رہے ہیں مگر اپنی جیب سے نہیں دوسروں سے قرض لے کے اور یہ آپ کو زندگی میں مستقل معمول رہا ریزا نے کرامی اس موضوع و گفتگو جاری رکھیں گے انشاءاللہ شاء اللہ واخردہ الحمد للہ